تعویز اور یہ فلاں کا تعویذ ہے میں نے ایک پیر صاحب سے میری دوستی تھی اس سے میں نے پوچھا میں نے کہا یار یہ اتنے تعویذ جو روز چلتے ہیں تم تو جو کچھ ہو ہو تو میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی کم از کم اپنے آپ کو جانتے ہو تو یہ تمہارے طویز و شویزوں میں کوئی فائدہ ہو جاتا ہے لوگوں کا مکی صاحب ایک دن میں جو ہم دو ہزار بندے کو طویل دیتے ہیں تو دو سو کا کام تو تقدیر میں ہونا لکھا ہوتا ہے نا اللہ نے تو جن کا کام ہو جاتا ہے وہ مرید ہو گیا پکا جن کا نہیں ہوا وہاں بھی تھا تمہاری تقریر سے بئیمان ہو گیا جن کا کام ہو گیا وہ دو سو تو ہمارا پٹا ہے ہی ہے نا تو وہ اگلے سال دو سو اور دے آئے گا ہمارا کام تو چلتا رہے گا ہماری گاڑی کو کیا فرق پڑتا ہے تو اس لیے یہ اندازہ کرنا کہ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ بھی اللہ والے جو ہیں یہ بھی نہیں مرتے بلکہ صرف وصال کرتے ہیں یا یہ ہے کہ جی یوں سمجھ لیں کہ جی بلکہ اوڑ لیا ہے بس اب وہ برقع اوڑ کے ذرا دوسرے عالم میں چلے گئے ہیں مرے نہیں ہیں موت نہیں آئے اس کا اندازہ یوں کریں آپ کبھی جب آپ اپنے ملک میں چھٹی پہ جائیں نہ اس سے پوچھیں کہ یار یہاں ایک مولوی صاحب تھے قرآن شریف پڑھاتے تھے تو بے دھڑک کہہ دے گا جو مر گیا اچھا ایک مدرسے میں ایک عالم تھے سنا بخاری شریف پڑھاتے تھے محدث تھے بہت بڑے عالم تھے یار آپ کو ڈاکٹر صاحب بتا نہیں دو سال ہوئے مر گئے اچھے آپ ان سے پوچھیں کہ جی ایک وہ یہاں پیر صاحب تھے وہ جو مر گیا نام ہے اسی کا لے آپ کمال ہے آپ کو نہیں پتا وہ تو حضرت مزار شریف میں مر کا لفظ وہاں نہیں لگائے کیونکہ ان پر تو میں بت آتی بھی وہ تو برقع اوڑھ کے مزار میں تشریف لے گئے اور پھر دلائل کون سے دیں گے او جی کہ اس میں نہیں آتا کہ انبیاء شہید حیات ہیں اللہ کے بندے ہیں عالم آخرت کے مسائل الگ ہیں عالم برض کے احکام الگ ہیں عالم دنیا کے احکام الگ ہیں عالم سماوات کے احکام الگ ہیں عالم عرض کے احکامات الگ ہیں اب آپ خود اندازہ کر لیں مثال کے طور پر اب ہم یہاں رات کو دو بجے اگر ہوائی جہاز پہ بیٹھیں تو صبح کی نواز ہم امریکہ میں جا کے نیو یارک پڑھتے ہیں ایئرپورٹ پہ الحمد بارہ گھنٹے کی تو فلائٹ ہے وجہ کیا ہے کہ وہ جو وقت کا فرق ہے اس کا ہم فائدہ اٹھا لیتے کہ سفر بھی ہو گیا اور صبح کی نواز بھی آرام سے ایئرپورٹ پہ اتر کے کر کے پڑھ لی تو اس لیے یہ ایک تقاض زمانے کے احوال ہیں حالات ہیں جیسے کہ حضور باغ نے فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کا ایک دن جو ہے وہ ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن جو ہے وہ ایک مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن جو ہے وہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی جو دن ہیں وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے تو صحابہ حیران ہو گیا کہ حضور جب ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا تو ہم صرف پانچویں وادے پڑھیں گے کیونکہ جب ایک دن ایک سال کے برابر ہے حضور نے فرمایا نا رو کا د تم خود انداز کر لو خود تقسیم کر لو گے بلکہ ایک سال میں ہم نے نوازیں پڑھنی ہے تو ایک دن میں پانچ ہے مہینے میں کتنی ہیں اسی حساب سے تقسیم کر لیں گے جیسے بعد ملکوں میں آپ جا کے دیکھتے ہیں نا جیسے ابھی ہم ناروے میں گئے تو ناروے سے وہ جگہ قریب ہے جہاں یہ ہے کہ چھ چھ مہینے کا رات ہے چھ چھ مہینے کا دن ہے تو اب یہ تو نہیں ہے کہ چھ مہینے میں ہم ایک رات سمجھیں صرف پانچ نوازیں پڑھیں گے تو انداز ہوتا ہے اسی طرح روزے کا بھی اندازہ لگایا جائے گا راتوں کا بھی اندازہ لگایا جائے گا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جو عالم بنائے ہیں عالم ارواح ہے عالم مثال ہے عالم دنیا ہے اعلیم برزخ ہے عالم آخرت ہے اسی طرح عالم عالمی ہے عالم سفلی ہے ان سب کے احکام اپنی اپنی جگہ ہیں اللہ نے شہید کو زندہ کہا آمنہ اور سب دکھنا نفرت ہے لیکن اس کا منت یہ تو نہیں کہ اب شہید پر وہی زندو والے احکام مرتب ہوں گے جو دنیا میں زندو پر احکام مرتب ہوتے تھے اس کا مانت یہ ہوا پر شہید کی بیوی سے بھی کبھی شادی نہ ہو زندہ ہے شہید کی جائیداد کیوں تقسیم ہو تو زندہ ہے مردہ کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے زندہ کی جائیداد کیوں تقسیم کی جائے تو آ الگ ہوتے ہیں تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ایسا ہے جو ہمیشہ رہے گا یا وہ اب تک زندہ ہے اس کو موت نہیں آئے گی تو یہ بھی شرک ہے کیونکہ صفت حیات اللہ کی صفت ہے کہ اللہ لا الہ الا إِلَّا هُوَ الْحَيُّ اور اسی طرف میں کل من لا فان وجو وجوہ اللہ کے سوا ہر چیز کا بے فنا کا میرے ہلاک ہے اسی کی ذات ہے جو باقی رہے گی وہی باقی وہی دائم وہی ہمیشہ رہنے والا اسی لیے کلمہ سکھایا گیا کہ لا ادا دال شریف کا لہو لہُ الکو الحمد اور ایکلیا تہون لائم ابدا تو اگر کوئی عقید یہ بھی شرک اسی طرح اور آگے آئے اس کو کہتے ہیں شرک اختیارات کیا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہے کہ یہ سارا نظام عالم جو چل رہا ہے اس پہ کس کا اختیار ہے اللہ کیونکہ اس نظام کے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم, ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهي زادت هجتني آسبان ورطمين وفيدا جدا ساری کائن کرنے والا اس نظام عالم کو چلانے والا کہ ایک نظام اللہ نے ایسا بنا دیا یو لفی اللہ یو لف اللہ کبھی دن کو رات میں داخل کر دیتی ہے رات لمبی ہو گئی دن چھوٹے ہو گئے کبھی رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں کہ دن لمبا ہو گیا ہے تو یہ سارے نظام کا شمس و کمر کا یہ فضاؤں کا ہواؤں کا چلانے والا اللہ ہے اللہ کے حکم کے سوا کوئی پتا نہیں ہل سکتا کوئی برکا حرکت نہیں کر سکتا یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ سارے نظام کے چلانے والا جو ہے مدبر جو ہے اللہ وہ تصب فل عمور جو ہے اللہ ہے کابل ہے ہے مختار جو ہے اللہ ہے یخلق ما یشاء و یختار اور کئی فرماتے ہیں فعال لما اور کہیں فرماتے یف علوما یشا یقمایورید یہ صرف اللہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ کسی اور کو بھی اختیار ہے چاہے وہ یہ کہے کہ اللہ نے ان کو مختار بنا دیا ہے تب بھی صرف کیونکہ اللہ نے جب اپنے پیغمبر کو فروا دیا سرکار دو عالم کو فرما دیا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ بھی جلال میں آئے اور آپ کا دل چاہا کہ میں سپا ابن بن امیہ سہیل بن امر حار صبنی شام ان کے خلاف جو ہے دعا کا بد دعا ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اور ایک روایت میں کہ آپ نے بد دعا کی اللہ نے فور قرآن دیکھیں کہ اللہ, اللہ نے فرمایا میں نے بتنی آپ کے ہاتھ میں سنی کہ آپ ان کو ہدایت دیں یا آپ ان کو عذاب دیں یا تو میرے ہاتھ میں اچھا خدا کی شان دیکھیں وہ تینوں مسلمان ہوئے اللہ نے ان تینوں کو اسلام نصیب کر دیا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے چچا ابی طالب کے لیے بڑے حضور کے دل پہ اثر ہوا اللہ نے فون قرآن اندی منا کن اللہ یہ مضری آپ کے ہاتھ میں تو ہدایت نہیں کی جس کو آپ محبوب سمجھیں ہدایت دینا ہدایت میرے ہاتھ میں میری مرضی ہے ہدایت تو میری مرضی ہے نا تو تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا بھی نظام عالم کو چلانے کا کسی کو اختیار ہے جیسے یہ بات ایک بڑی عجیب انہیں کی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں بال تو کہتے ہیں جی چار کلندر ہیں جو یہ سارا نظام چلا رہے ہیں بال کہتے ہیں نی جی چار نہیں ڈھائی کلندر اور بعض کہتے ہیں ڈیڑھ کلندر کہتے ہیں کلندر دو پیدا ہی نہیں ہوئے بھی اچھا ڈھائی کیوں بڑھا یہ بھی ایک عورت بی بی کافیہ کو بھی کلندر سمجھتے ہیں تو عورت آدھی ہو گئی تو لہٰذا ڈھائی کلندر ہو گئے یا ڈیڑھ کلندر ہو گئے ظاہر اچھا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک نظام ہے ظاہری یہ جو وہابی بھی آپ کو سناتے رہتے ہیں نا روز قرآن سناتے ہیں عزیزیں سناتے ہیں بے کیا کریں شریعت پڑھے لکھے لوگ ہیں شریعت کو جانتے ہیں طریقت کو تو جانتے نہیں وہ کہتے ہیں ان کا بھی قصور نہیں ہے اصل میں یہ ہیں مولوی بچارے شریعت والے یہ طریقت والے تو ہیں ہی نہیں نا جی طریقت والے جو لوگ ہیں وہ تو اندر کی باتیں جانتے ہیں نا یہ مولوی سہوان قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پہ آگے جو ظاہر کرتے ہیں موضوع اس کے اندر باتیں ہیں وہ تو ہمارے مسجدوں کو پیروں کو پتہ ہے جو صاحب طریقت لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پورے عالم میں چالیس ابدال ہیں کہ تمام امور عالم جو ہیں اللہ نے ان کے سپرد کیے وہ کہتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ کسی علاقوں میں زلزلے آ جاتے ہیں تباہی آ جاتی تو وہاں جو ابدال ہے وہ جلالی طبیعت کا ہوتا ہے آپ نے گستاخی کی تو اس نے رگڑ دیا اور کہیں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں آتا عذاب نہیں آتا کہتے ہیں وہاں ذرا اس کا طبیعت جو ہے اس میں بڑا ہل محاصلہ ہوتا ہے برداشت ہوتی ہے بازی رہتا ہے چپ کر جاتا ہے اب تو کہتے ہیں کہ اصل میں اختیار تو اللہ کا تھا لیکن اللہ نے باقاعدہ آپ اختیار عام اور پاور آف اٹارنی لکھ کے ان کو دے دیا ہے کہ جی, میں تو نعوذ باللہ اللہ او کرتا ہوں یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے نا اسی بھی لیے وہ ہفتے کی چٹّی کرتے ہیں نا سب وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چھ دنوں میں مخلوق بنائی ہے شروع کی تھی عہد سے عہد اسنین ثلوس اربا خمیس جمعہ تو یوم سب خلاص اب اللہ نے ریسٹ کی اس طرح کی دنیا بن گئی تو آرام کیا تو جب آرام کیا تو کہتے ہیں اس لیے تو ہم چٹھی کرتے ہیں ہفتے کی کہ یہ ہم بھی آرام کا دن ہے حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہودی بدبخت یعنی ایسی کوئی عجیب قوم ہے کہ سیچر ڈے والے دن یعنی وہ اپنے گھر کے ٹیلی فون پہلے رات کو کاٹ دیتے ہیں کہ ٹیلیفون آئے تو اٹھا کے مجھے بات کرنی پڑے گی پھر میں نے تو کام کر دیا نا آرام تو نہیں کیا وہ رات کو ٹیلی فون کاٹ دیں گے بالکل اس دن وہ جو مرضی آئے وہ نہیں کریں گے اور جو کام والے لوگ ہیں نا وہ ان کے دو نمبر یہ ہی ہوتی ہیں وہ ایک نمبر تھی کام کر جیسے ہمارے یہاں بھی ہے جو بڑے آدمی ایسی آپ نے کبھی دیکھا معتم ابھی آپ نے کبھی ان کو ماتم کرتے کالے کپڑے پہن کے دل پکڑ کے سینے پیٹتے ہوئے لوہے مارتے ہوئے دیکھا سارے وہ کرایے کے غریب ہوتے ہیں بے چارے شام کو ان کو پیسے مل جاتے ہیں نہ پتا ہے ان کو کہ سننی کیا ہے نہ پتا ہے ان کو کہ کیا کیا ہے ان کو تو پیسے دینے ہیں مزدوری کرنی ہے وہ کہتے ہیں جناب سارا دن پتھر ڈھونے پہ ہمیں ملے گا سو روپیہ یہاں صرف نو اور دس دو پاک حسین کا نام کو کیا فرق پڑتا ہے سینے کو مالتے رہے کہ ہم لگا لیں گے لگا لیں گے, لیں گے ہو جائے. تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ باتیں نہیں عقیدہ ہے لوگوں کا کہ اللہ سے اختیار چین کے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں کہیں تینوں کو دیے ہوئے ہیں کہیں ابدالوں کو دیے ہوئے ہیں کہیں کلندروں کو دیے ہوئے ہیں اور باقاعدہ آپ جا کے دیکھ لیں شوباز کلندر کا جب میلہ لگتا ہے وہاں جا کے آپ آشرم دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے وہاں آپ ذرا جا کے دیکھیں تو صحیح نا کہ آپ حیران ہوں گے میں یعنی آپ یقین کریں اگر آپ کو اللہ نے عقل سلیم دیا ہے اگر آپ کے دماغ میں احساس ہے ضمیر ہے خدا ہے رسول ہے آپ وہاں جو شرک دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ شرک تو ابو جہل بھی نہیں کر سکتے آپ یہاں مکے میں رہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو کابت اللہ سے محبت ہے کبھی آپ ظاہر ہسپتال سے بغیر جوتے کے حرم تک گئے وہ سندھ سے بغیر جوتے کے ملتان پہنچتے ہیں سندھ سے سندھ کے علاقے سے بغیر جوتے کے ایک دو بندے بھی سینکڑوں کی تعداد میں اور جناب وہ پیر بہاول حق کے وہ ہیں ملتان جاتے ہیں سائی کی تجارت کرنے کے لیے سال میں اور اپنے گھر سے جب نکلیں گے اچھا نہ تو سواری پہ بیٹھیں گے چلیں گے بھی پیدل اور چلیں گے بھی بغیر جوتے کے اور یہ سارا سفر جو ہے وہ پیدل کریں گے اور ملتان پہنچیں گے واپسی پہ سفر کرتے گاڑی پہ آ جاتے ہیں اچھا انہیں کے موت جو ہے یہ مکے بدینے میں ہے یہاں بھی جوتا نہیں پہنتے یہاں بھی نہیں پہنتے وہ کہتے ہیں جی ہم نے پیر کی بازار پہ نہیں پہنتے مکہ مدینے میں کیسے پہنے ہم تو اپنے مرشد کی بازار پہ بھی نہیں پہنتے یہاں بھی وہ بغیر جوتے گئے ہوں گے اور اسی کو دین سمجھا ہوا ہے اللہ کے بند دین تو وہ دین تو وہ تھا جو قرآن میں ہو جو اتباع سنت محمد مصطفیٰ میں ہو جو اسحابۂ رضوان اللہ علیہ اجمائین نے ہمیں سکھایا ہو دین ہم خود تو نہیں بنا سکتے ہماری عقل کی اس کا نام تو دین نہیں ہے تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ بھی شرک ہے اچھا اب سب سے بڑا شرک جو ہے وہ ہے شرک فل عبادات. اللہ کی عبادت میں شریک کرنا ہے. اچھا یاد رکھیں کہ عبادت ہوتی کیا ہے عبادت یہ ہوتی ہے کہ پہلے دل میں کسی کی انتہائی مقام کی عظمت پیدا ہو اور جب انتہا درجے کی عظمت پیدا ہوگی تو پھر آپ کے دل میں اس کے لیے انتہائی آج اور ذلت پیدا ہوگی کوئی عظمت پیدا ہو تو جھکے نا آپ اب دیکھیں نا اب ہر آدمی کے آگے کون جھکتا ہے اب ہر آدمی کو تو آپ سر نہیں کہتے ہر آدمی کو تو آپ وہ تکلیف نہیں دیتے ہیں تو اب شرک فر عبادات اور آگے پھر یاد رکھیں کہ عبادات جو ہے وہ دو قسم کی ہیں اور لما نے لکھا ایک عبادات اور ایک عبادات اعتقادی ہے عبادت اعتقادی کا معنی تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا یہ جی بھی سارا یہ سارے عقیدے رکھنا کسی انسان کے بارے میں یہ عقیدے کا شرک ہوگی اللہ اس کی عبادت اعتقادی میں آپ نے شریک بنا دیا کہ عقیدہ یہ تھا کہ اللہ حادر ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ قیوم ہے اللہ حداع الباقی ہے یہ ساری اللہ سمیع ہے اللہ بصیر ہے اللہ دینے والا ہے اللہ متصرف تو ہے اگر ہم نے یہ عقیدہ کسی اور کے بھی رکھا تو شرک گیا عبادت اعتقادی اچھا اور ایک عبادت اعتقادی کے بجائے عبادت عملی ہوتی ہے یاد رکھیں اور پھر عبادت عملی جو ہے وہ تین قسم پہ ہوتی ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھیں چونکہ اسی میں ہم لوگ بڑے الجھے ہوئے کہ وہ عبادت کے پھر تین قسم قسمیں ایک عبادت قولی ایک عبادت بدنی اور ایک عبادت مالی یاد رکھیں پہلی, پہلی تقسیم کیا تھی اعتقادی اور عملی یا یعنی عقیدے میں اگر شریک کریں گے تو شرک اعتقاد آ جائے گا یا عملی تو اب عملی جو ہے وہ تین قسم پہ آ گئی ان کی تین قسمیں کون سی ہیں کہ یا عبادات قولی یا عبادات بدنی یا عبادات مالی چلے آپ یہ موٹی موٹی تقسیم سمجھ رہے کیوں بعد عبادات جو ہیں مثلا خالص بدنی بعض عبادات جو ہیں وہ خالص مالی اور بعض عبادات جو ہے مشترک ان بین البدن والبال اب جیسے مسلم نماز ہے تو بدنی عبادت ہے لیکن زکات ہے تو مالی عبادت ہے اور حج ہے تو مشترک ہے اس میں مال بھی ہے بدن بھی ہے تو مشترک عبادت ہوگی تو اب کیا دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں ایمان سے صرف اگر اللہ کے نزدیک ہم صحیح مانے میں صرف اپنی نماز ہی صحیح کر لیں نا جی تو ہمارے سارے جھگڑے ختم میں یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے دیانت داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمان صرف اپنی نماز کو سمجھ لے اور نماز کو صحیح معنی میں پڑھے اور نماز کے مقصد کو پا لے اور نماز میں جو پڑھتا ہے اس کے تراجم کو اس کے معنی کو اس کے مفہوم کو دماغوں میں بٹھا لے تو اس کو اور کسی ادھر ادھر دوڑنے کی بھاگنے کی پریشانی نوکری کا تعویذ ہے اور یہ فلاں کا تعویذ ہے, ہے اور یہ فلاں کا بدنی یا عبادات مالی. آپ یہ موٹی موٹی تقسیم سمجھ کیوں بعد عبادات جو ہیں مثلا خالص بدنی بعض عبادات جو ہیں وہ خالص مالی اور بعض عبادات جو ہیں مشترک ان بین البن والمال اب جیسے مثلا نماز ہے تو بدنی عبادت ہے لیکن زکات ہے تو مالی عبادت اور حج ہے تو مشترک ہے اس میں مال بھی ہے بدن بھی ہے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 اور نماز میں جو پڑھتا ہے اس کے تراجم کو اس کے معانی کو اس کے مفہوم کو دماغوں میں بٹھا لے تو اس کو اور کسی ادھر ادھر دوڑنے کی بھاگنے کی پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں اب آپ جب نماز میں پڑھتے ہیں اب تحیات وسلواتو و تئیبات پر ماں نے دیکھا کہ تینوں قسم کی عبادات آ گئی اب تحیات <تصفيق> عبادات قولی آ گئی وسلواتوں <تصفيق> عبادت بدنی آ گئی وقت باتوں عبادت عبادتیں مالی آ گئی اب تینوں عبادتیں آ گئی ان تینوں عبادتوں کو مان کے ہم کیا اقرار کرتے ہیں اب تحت وسل و تیب یعنی یہ بھی کس کے لیے مندا وسلام ارح کا رحمت اللہ تو پیغمبر سلاد و سلام کا مستحق ہے عبادت کا نہیں عبادت چاہے مالی ہو عبادت چاہے قولی ہو عبادت چاہے بدری ہو وہ تو اللہ تیرے لیے ہے ہاں ہمارے آقا ہیں ہمارے نبی ہیں سرکار دو جہاں ہیں رحمت علیہ کا رحمت اللہ وبرکات اور جب اللہ کے نبی پہ ہم نے سلام بھیج دیا اللہ نے ہمیں دین کا وقت فرم السلام علینا وَعَلَى عِبَادِ اللہ عباد اب چونکہ پیغمبر کا ذکر بھی آ گیا عبادت صالحین کا ذکر بھی آ گیا اللہ نے فرمایا پھر میں بھی توحید کی شہادت دیتا کہ تیرے عقیدے میں گڑبڑ نہ ہو جائے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد اللہ محمد اب دو ہو اب جب اللہ کی توحید کا اقرار <تصفح> میرے مدنی کی ابدیت کا اقرار میرے مدنی کی رسالت کا اقرار اب اللہ نے فنایا میرے بندے تو صحیح مسلمان ہو گیا اب درود بھیج میرے مدنی پہ اللہ محمد ولی محمد کماسالا اے ابراہیم والا علی ابراہیم جب اللہ پرواتے میرے بندے میری وحداریت کا اقرار تون کر لیا ہے تون گواہی دے دی ہے اور تون نے اپنی عبادت کو عبادت بدنی عبادت مالی سب میرے لیے کر دی ہے اور تعلیم میرے بدنی کی رسالت کا اقرار بھی کر لیا ہے تون نے میرے محبوب پہ سلام بھی بھیج دیا ہے تعلیم عبادت سالحین پہ سلام بھی بھیج دیا ہے اور اس کے بعد پھر تو نے اقرار و کر لیا اب درود بھی پڑھ لیا ہے اب ماگ مجھ سے کیا مانگتے ہو تو اب بندہ کہتے اللہ انی ظلمت نفسی آ گئی تو اب دعا تو اب آپ اندازہ کریں گے صرف اگر ہم نماز سیکھ جائیں تو صرف جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا کیا معنی ہے جب بڑا اللہ ہے تو پھر اور کوئی بڑا کیسے ہو سکتا ہے ایمان سے کہ ایک چھوٹا سا گھر ہے دو بڑے بنا کے دیکھو نظام چلتا ہے ہر آدمی یہ کہہ کر بابا ایک آدمی بڑا ہوتا ہے اب جھگڑے نہ کرو بس ایک کو بڑا بنا لو جو کہے گی اللہ کے پیغمبل سکھاتے ہیں کہ سفر پہ جا رہے ہو تین آدمی ایک کو بھی یہ بناؤ نہیں چلے گی ایک کو بڑا بناؤ تو جب ہم نے اعتراف کر دیا کہ اللہ اکبر تو بول بڑا ہے کوئی نہیں ہم نے اعتراف اور اس کے فوراً بعد کا و کل ہم تنزی کرتی ہیں تیری پاک کی کرتی ہیں تو ہر صفت نقصان سے پاک تیرا حمد بیان کرتی ہیں صبح نمبے کا بت بار کسم کتا جدو کا اور کتال کہاں ٹوٹے گی الہ غیر کا صرف اپنی نوازیں صحیح کر لو صرف اپنی نماز جو ہے نا وہ چھوٹی سی ایک نماز کی جو کتاب ہے نا وہ ہی لے کے بیٹھ جاؤ علیحدگی میں بیٹھ جاؤ اردو کے ترجمے اٹھا کے بیٹھ جاؤ چھوڑ دو ان چکروں کو رے بندی ہے یہ بریلوی ہے یہ تبلیغی ہے یہ اعلی حدیث ہیں یہ وہابی ہیں یہ فلاں چھوڑ دیں ان باتوں کو اللہ نے آپ کو بھی تو مسلمان بنایا ہے انسان بنایا ہے عقل دی ہے آپ آپ نے کبھی پانی ناک سے تو نہیں کیا ہمیشہ منہ سے پیتے ہو آپ نے کبھی اپنے آپریشن کرنا ہو علاج کرنا ہو ٹانگوں سے تو نہیں کیا ہاتھ سے کرتے اتنا اللہ نے عقل دیا ہے نا آخر آپ کو اتنی دوائیں آپ کے سامنے پڑی رہتی ہیں کبھی اٹھا کے آپ نے روٹی کی طرح دوائیں نہیں کھائیں اتنی سمجھ جب آپ کو ہے تو آپ صرف نماز کی کتاب لے کے علیحدہ بیٹھ جائیں ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں صبح آنا کا تو صبح کا کمانا کیا جب ہم سجدے میں جا رہے ہیں تو سبحان ربی العظیم پھر ہم سجدے میں جا رہے ہیں سبحان ربی اللہ تو یہ تصویر ہے کیا اور یہ آخر کیا چیز ہے کہ ملائے آسمان میں کھڑے ہیں تو سب سن ربنا ورب الملا والروح اور اسی طرح دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام اور ملائے کرنے کیا کہنا اور ہم ہر دراز میں کہتے ہیں سبحان کلاں و بے ہمبکا و تبار کسم کا و تعل جدو کا و گئی رکا اب اللہ حکم دیتے مسلمان ہو گئے ہو تو قرآن پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اب ہم دلاوے شروع کرتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عبادات جو ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہیں وہ ساجد اللہ فلاں واہ اہدا اور کئی فرمتی فمن کا نہ فلیا مل صَالِحًا وَلَا ولا یوش رَبِّهِ بھی اور کہیں فرماتے بحبود اللہ ولا تشری کو بھی شیئن ایک ایک مقام پہ آپ دیکھ لیں اللہ فرماتے ہیں میری عبادت میں شری شر کے پھر اب یاد رکھیں کہ عبادت چاہے مالی ہو عبادت چاہے بدمی ہو عبادت چاہے پودی ہو اس میں اگر شریک کرو گے تو مشرک بن جاؤ اب دیکھیں سجدہ کیا ہے عبادت اسی بھی اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ نہیں ہو سکتا نسے کہ لاتور شم سے مسجود ان کن تم ہوتا <هُتَابُدُونَ> اللہ نے بھرنا <سؤال> کسی سورج چاند کو سجدہ صرف اسی کی ذات کو سجدہ ہوگا اللہ کے سوا سجدہ کرنا جو ہے کسی کے لیے نہیں یہ شرک آ جائے گا عبادت میں اچھا بعض لوگ جو ہے نا وہ بیچارے دھوکھا دینے کے لیے کہہ رہے ہو کہ وہاں بھی ہوں وہ کیا پتا آدم کو بنایا نا جو سجدہ کیا سلّہ و رشتے سارے مشرق ہو گئے وہ کہتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کو سیدھا کیا حضرت یعقوب نے ان کے بھائیوں نے تو نعوذ ملا وہ تو پیغمبر تھے وہ کیسے پھر انہوں نے سیدھا کیا انسان کو تو اس قسم کی, کی باتیں کر کے یاد رکھو لوگوں کو دکھے میں ڈالتے ہیں اور پھر دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب ان لوگوں کو تو پتا نہیں ایک سجدہ ہے عبادت کا اور ایک سجدہ ہے تعظیم کا جناب یہ دونوں میں آزمان زمین کا فرق ہے وہ عبادت والے سجد جو سجدہ ہے جو ہم نماز میں ہو سکتے تو سبحال رب لالا پڑتے ہیں ہم جو پیر کو سجدہ کرتے ہیں یہاں سبحال رب لالا تھوڑا پڑھتے ہیں تو لہذا وہ سجدہ اور ہے یہ سیدھا اور ہے تو یہ بھی ایک دکھا ہے ہمیشہ یاد رکھیں اصل سجدے کی تعریف کیا ہے بد ال جب ہتے کہ اپنی پریشانیوں کو زمین پہ ڈالنا اب دیکھیں مثال قرآن پاک کہتا ہے کہ جب دیکھ کے آیا تھا ملکا ایس سبا کا سارا واقعہ تو کے کیا کہ <تصفيق> میں نے دیکھا ہے کہ مل کا خود بھی اور اس کی قوم بھی اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کرتی ہے تو کیا خیال ہے وہ بھی سبحان ربالا پڑھتے تھے سورج کو جب سجدہ کرتے تھے سبحا رب ڈالا پ... اگر نہیں کرتے تھے اس کا مانا ہے کہ سورج کو سجدہ جائز ہے اور یاد رکھیں کہ تعلیم کا مانا ہی یہی ہوتا ہے کہ آدمی سجدہ کرتا اسی کو ہے جس کی دل میں تعلیم ہو آپ نے کبھی اپنا جو کرسی رکھی ہوئی ہے آپ کے ہسپتال میں یا آپ کے دفتر میں آپ نے کبھی کرسی کو جا کے سجا کیا ہے دل میں تعظیم ہوگی تو سجدہ کرو گے نا تعظیم ہی نہ ہو تو سجدہ کیوں کرے آگے جھکے کیوں آپ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں باقی ملائکہ کا سجدہ یاد رکھو اللہ کہتے ہیں میں نے حکم دیا ہے اللہ نے فرما تھی من روحی اکعو لہو اور کہیں فراتی الکلال وہاں تو اللہ خود حکم دے رہے تو وہاں کیا منع ہو گیا اس میں باوجود بھی بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ ملائکہ نے جو سجدہ کیا تھا وہ کہتے ہیں وہ بھی دراصل سجدہ اللہ کو تھا صرف اس جانب میں علیہ السلام موجود اسی طرح وہ لما کہتے ہیں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو سجا وہ کہتے ہیں وہ بھی سجدہ اللہ کو صرف جانب ہے جیسے مسجد کے آگے بسن آپ محراب ہے حالانکہ سجدہ تو ہم اللہ کو کریں تھوڑا اسی دیوار کو تھوڑا کریں لیکن ہم محراب کی عزت کرتے ہیں سجدہ تو محراب کو نہیں کرتے ہم کانبے میں نماز پڑھے تو کیا نیا پتھر کو سجدہ کریں ہم کعبے شریف میں جو نماز پڑھنے جاتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا ہم سجرا اسی کعبے کی دیوار کو کرتے ہیں پتھروں کو پھر آپ میں اور ہندو میں کیا فرق ہے ہندو بھی پتھر پوجے گا آپ بھی پتھر پوجیں گے یہ تو ایک جی ہے سجدہ تو ہم اللہ کو کر رہے ہیں اگر ہمارے سامنے کابا نہ بھی ہو تب بھی ہم سجدہ کریں گے ہم ہائی جہاز میں ہوتے ہیں کعبہ شریف تو نیچے رہ گئے آج بھی اگر ہرم میں چلے جائیں ہم چوکی مندر پہ کھڑے ہو جائیں چھت پہ چلے جائیں کانبے شریر تو بہت ویچے ہو گیا مانا یہ ہے کہ ہم تو اس جی کو سجدہ کریں جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے نہ کہ کسی مکان کو سجدہ کر رہے ہیں نہ کہ کسی پتھر کو سجدہ کر رہے ہیں اسی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اللہ یہود نصارہ سارا بلانت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجاگاہ بنا دیا اس لیے یاد رکھیں کہ سجدہ بھی عبادت ہے تو جب اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے جھکو گے اور سجدہ کرو گے تو یہ بھی شرک آ جائے اسی بھی یہ صحابہ نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ باہر کی دنیا میں ہم جاتے ہیں لوگ آتے ہیں بادشاہوں کے سامنے باقاعدہ سجا کرتے ہیں جھکتے ہیں سلام کرتے ہیں اور آپ تو ہمارے دین دنیا دونوں کے بادشاہ ہیں تو آپ ہمیں بھی اجازت دیں انہوں میں خبردار لو آ تو آدم نہیں یس آدم اگر میں کسی انسان کو حکم دیتا کہ کسی کو سیدھے کرنے کی اجازت ہے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامت کو سجا یعنی خاون کے اتنے حقوق ہیں کہ میں عورت کو حکم دیتا کہ اس کے آگے جھک جاؤ سجا کروں لیکن چونکہ سجے کی اجازت نہیں تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں اس کو کہتے ہیں شرک فل عبادات اب عبادات چاہے بدنی ہو اس میں اگر ہم غیر کو شریک کریں گے تو مشرک عبادات قولی ہو اس میں ہم شریک کریں گے تو مشرک عبادات مالی ہو اس میں ہم کسی کو شریک کریں گے تو مشرک تو یہ ہے شرک فل اختیارات اور شرک فل عبادات اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ اسلاتا خاطب آل سالا عادلانی اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمد للہ عقیدے کے اصلاح کے بارے میں جو دروس ہیں اسی ضمن میں جو موضوع درس ہے وہ اللہ کی عبادت میں شرک کرنا اس کی مزمت جیسے کہ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا بھی مشرک ہوئے اللہ کی صفات خاصہ میں شریک کرنے والا بھی مشرک ہوتا ہے اللہ کے اختیارات میں بھی شریک کرنے والا مشرک ہے اسی طرح اللہ کی عبادات میں بھی کسی کو شریک بنانے سے آدمی مشرک ہوتا ہے اور اسی ضمن میں درس سابقات میں عرض ہوا تھا کہ عبادت جو ہے اس کو کہا جاتا ہے عبادت قولی یا عبادت بدنی اسی طرح بعض مصطلحات میں بعض کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو اس کا یوں بھی ذکر آتا ہے کہ ایک عبادات اعتقادی ہیں اور ایک عملی ہیں تو ایت ایت عبادات عملی جو ہے گویا پھر وہ اپنے اندر تین قسم پہ ہے کہ ایک عبادت قولی ہے ایک عبادت فعلی ہے اور ایک عبادت مالی جیسے بعض علماء نے اس کی ایک تقسیم یوں بھی کی ہے کہ بعض عبادات جو ہیں وہ خالص بدنی کیا مانا کہ اس میں مال نہیں خرچ ہوتا صرف آپ کا بدن ہے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ محنت کرتے ہیں وضو کرتے ہیں پیدل چلتے ہیں مسجد آتے ہیں رکو سو کرتے ہیں تو بہرحال آپ کا بدن تو محنت کر رہا ہے لیکن اس کے لیے پیسہ نہیں خرچ ہوتا وضو بھی آپ کو مفت مل جائے گا مسجد بھی آپ کو مفت مل جائے گی نماز پڑھانے والے بھی مفت مل جائے تو یہ عباداتیں نہیں کہلائی جاتی ہیں اور بعض عبادات وہ ہیں جو خالص مالی ہوتی ہیں جیسے آپ نے زکوٰۃ نکالی تھی مالی عبادت آپ نے صدقہ کر دیا خیرات کر دی مالی عبادت آپ نے قربانی کر دی کہ مالی عبادت آپ نے عقیقہ کر دیا مالی بد آپ نے صدقت الفطر ادا کر دیا مالی عبادت اور بعض باد عبادات ایسی ہیں جو مشترک ہوتی ہیں یعنی جس میں بدنی اور مالی دونوں شریک ہوتے ہیں جیسے حج ہے یہ عبادات جو ہے یہ مشترک ہے کہ اس میں انسان کی محنت بھی ہے اور مال بھی ہے جو آدمی حج پہ آئے گا عمرے پہ آئے گا ٹکٹ دے گا پیسہ بھی خرچ کرے گا وقت بھی لگائے گا خود بھی محنت کرے گا کہ کبھی جہاز میں ہے کبھی ایئرپورٹ پہ ہے کبھی مکے میں ہے کبھی مینا میں ہے کبھی مدینہ منورہ میں ہے کبھی الفات میں ہے مشقت بھی برداشت کرا تو اس کو کہتے ہیں عبادت مشترکہ یعنی بین المال والبدن مالی بھی ہے اور بدنی تو اس طرح آپ اپنے اعتقاد کو صحیح فرمانے کی کوشش فرمائیں کہ یمی انواع عبادات جو ہیں چاہے وہ بدنی کہلائیں چاہے وہ مالی کہلائیں چاہے بدنی و مالی کہلائیں چاہے عبادات اعتقادی کہلائیں چاہے عبادات عملی کہلائیں سبام انواع عبادات جو ہیں وہ خالص اللہ یعنی جتنی قسم ہے عبادات وہ خالص اللہ کے لیے ہے اس میں اگر ذرا سا بھی کسی شہر کا یعنی شمہ برابر بھی شاعر آ جائے تو شیرخان اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں عبادت قولی کو عبادات قولی میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دعا ہے دعا جو ہے زبان سے ہے نا قول ہے نا انسان تو اب یہ قولی عبادت جو ہے ہماری یعنی دعا تو یہ بھی خالص اللہ کے لیے ہو اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فضر اللہ مخلسی اللہ اسی کی بات اسی کو بخار خالص اسی کی اسی طرح اللہ تو بارک تعالی نے فرمایا ہے وکالا ابو کم درونی استجب نم یس تک برونا ان کی بادتی سید خرو ن جہنم داخری آپ کے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا بھو میں تمہاری دعائیں سنوں گا اور جو لوگ تکبر کر کے یستک عن عبادتی کی بادتی یعنی دعائی جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں ان کو البتہ میں جہنم میں زلیل کر کے داخل کروں یا وہ داخل کیے جائیں گے زلیل کر کے جہنم میں وہاں پہلے ہے کہ رب کو مدر رب کہتا ہے مجھ سے مانگو دعا آگے لفظ آ گیا عبادت ہی تو معلوم ہوا کہ دعا ہی عبادت ہے اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اب دعا وہ مخل عبادت کہ اصل تو دعا جو ہے یہ تو گویا عبادت کا مغذ ہے ساری محنت کر کے آدمی مزدوری جب مانگتا ہے یہی دعا تو ہے تو اس لیے اس دعا میں ہیں قولی عبادات میں ہیں کہ دعا کس سے مانگیں دیکھیے اللہ نے قرآن میں ایک آیا نہیں متحد و اللہ نے فرما پہ بدلی آپ بترا دیں اپنی امت کو کہ ان سے نہ مانگیں جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نقصان دے سکتے ہیں انفا الفا ان کام اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے مانگا تو پھر تم بھی مشرق بن جاؤ گے ظالمین میں کیونکہ سب سے بڑا ضرورت شرک ہے نا ان شرکل ظلم ال تو غیر اللہ سے مانگنا جو ہے اور اسی لیے اب آپ اس پہ غور کریں اور پوری توجہ کے ساتھ پورے قرآن پہ نظر ڈالیں یا جب اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ قرآن کی تلاوت کریں تو تھوڑا غور کریں قرآن میں تدبر کریں قرآن میں یہ ایسے مسئلے نہیں ہے کہ آپ کہیں ایک مولوی کہتا ہے اور ایک مولوی یہ کہتا ہے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ لوگ اپنی جان چھڑانے کے لیے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم کدھر جائیں مولوی روز لڑتے ہیں جناب ایک مولوی قرآن ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے وہ یہ کرو دوسرا کہتا ہے یہ کرو, کہتا ہے یہ کرو, کہتا, ہے یہ کرو کہتا ہے یہ کرو اور سب قرآن ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں حدیث ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں ہم کدھر جائیں تو ادھر اصل یہ بھی بس ریسائیں ہے یاد رکھو یہ مولویوں کی بات نہیں ہے اور نہ تم مولویوں کے پیچھے لگتے ہو یعنی مولویوں کے جھگڑے والی بات تو تم مانتے ہو لیکن جو مولوی اتفاق والی بات تم سے کہتا ہے وہ بھی کبھی مانتے ہو چلو مجھے آپ بتائیں کتنے مولوی ہیں جو آپ کو کہتے ہیں نماز نہ پڑھو کس پارٹی کا مولوی ہے جو تقریر کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو تو پھر آپ لوگ سارے نماز پڑھتے کون سا مولوی ہے جو آپ کو کہتا ہے رمضان کے روزے نہ رکھو تو کیا تمام مسلمان روزے رکھتے ہیں کون سا مولوی ہے جو آپ کو دعوت دیتا ہے کہ اگر آپ دولت مند ہیں تو حج نہ کریں کون سا مولوی ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ سدقت الفطر نہ دیا کریں کون سا مولوی ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ داڑھی مڈایا کریں کون سی جماعت کا مولوی ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ رات کو ڈش پہ بیٹھ کے بلیو پرنٹ فل میں دیکھا کریں یہ کیا مطلب ہے کہ مولوی ہمیں لڑاتا ہے مولوی نہیں لڑاتا دراصل وہ شیطان ہے جس نے ہمارے دماغوں میں بس وسا ڈالا ہوا ہے اور ہم اللہ کے دین سے نکلنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں ورنہ یہ مسائل تو قرآن کے ہیں اس میں تو کسی مولوی کے اختلاف کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا آپ خود قرآن اٹھا کے دیکھ لیں ایک ترجمے پہ اعتبار ہو دوسرا ترجمہ دیکھ لیں اردو کا دیکھ لیں انگریزی کا دیکھ لیں فارسی کا دیکھ لیں عربی کی تفسیریں دیکھ لیں پھر ان تفسیروں کو دیکھ لیں جن لوگوں نے خود قرآن سرکار دو عالم سے پڑھا ہے حضرت ابن عباس کی تفسیر دیکھیں عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر دیکھیں ابیہ ابن کاب کی تفسیر دیکھیں خلفائے راشدین کی تفسیر دیکھیں اشرائے مبشرہ کی تفسیر دیکھیں ان تو قرآن پڑا حضور پاک سے اس وقت تو کوئی دے بندی کا جھگڑا نہیں تھا تو اس لیے اب آپ پورے قرآن میں نظر ڈالیں حضرت آدم علیہ السلام سب سے اول نبی ہے اور خلیبت اللہ بل عبد ہے اور آخری نبی کون ہے سرکار دو علم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وصحابی وسلم کثیرن کثیرہ تو یعنی نبوت کی ابتدا آدم سے ہوئی اور انتہا محمد مصطفیٰ پہ ہوئی اب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو کیسے مانگی اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ جب آدم کو اتارا گیا جنت سے بی بی ہوا کو اتارا گیا اور دونوں دو میں جدائی ڈال دی گئی ایک کو ایک جگہ اتارا گیا دوسرے کو دوسری جگہ اتارا گیا یہ باتیں تاریخ میں تو ہیں کہ آدم کہاں اترے اور حوا کہاں اتری لیکن قرآن ایسی باتوں میں بحث نہیں کرتا کیونکہ قرآن تو ایک جامع کامن مان مکمل کتاب ہے وہ تو اتنی بات کرتا ہے جس کی اللہ کے بندوں کو ضرورت ہے تفصیل میں جو کہیں بھی اتارے جائیں بات یہ ہے کہ وہ اتارے گئے اس کے بعد انہوں نے دعا جو مانگی وہ کیا تھی ربنا ضلع علم تغنا وطر الر خاصری اللہ سے دعا ربن ہم نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا ہے مولا تیرا حکم نہ مان کے اس درخت سے ہم نہ رک سکے ہم بساوے سے شیطانی کا شکار ہو گئے ہم نے اپنے جانوں پہ خود زیادتی کی ہے لیکن اگر آپ ہمیں نہ بخشیں اگر آپ ہماری غلطی کو معاف نہ کریں اللہ آپ ہم پر رحم نہ کرے تو ہم تو گھاٹے والوں میں ہو تو حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ سے مانگی بلکہ بعض علماء نے یہاں ایک سمجھانے کے لیے ہمیں ایک بات کی ہم نے کہا کہ وہ ایک طرف آدم ہے اور مقابلے میں دیکھ لیں شیطان آدم علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان اولاد آدم کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان اللہ قرآن میں کہتا ہے ان شیطان علوم مبین اور شیطان جو ہے اللہ کے قرآن کے مطابق مرجوم ہے وزیم ہے مردود ہے ملعون ہے جس پہ اللہ کی قیامت لامت ہے ان علیہ کا اللہ علیہ لیکن مسلمانوں خدا کے لیے غور کرو کہ وہ ملعون بھی مانگتا ہے دعا تو خدا سے مانگتا اس کو بھی پتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی دی. وہ ملعون ہے شیطان ہے شیطان مانا یہی ہے کہ باؤدان رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گی. اور جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مرجوم مردود کر کے آسمانوں سے نکال دیا حکم دیا گیا فخر بھی نہ نکل جاؤ گا. لیکن جب اس نے مانگا تو کیا کہا یا اللہ مجھے تو نے ملعون تو بنا دیا مردود تو بنا دیا ہے اور میں بھی تیرے بندوں کو گبراہی میں ڈالوں گا لیکن میں مہلک چاہتا ہوں مجھے ذرا عمر لمبی دے دیں میں یو مولا مجھے اس وقت تک زندہ رکھیں جب تک کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے ہے تو ملعون نا لیکن ہے تو سمجھدار پڑھا لکھا تو ہے یاد رکھے گمراہ جاہل کیا ہوگا جو خود بےچارہ جاہل ہے اس کی گمرہی کیا کرے گی یہ بڑے پڑھے لکھے جو ہیں وہ گمراہ ہو کے برباد کرتے ہیں ایک آدمی بیچارا ہے ہی جاہل حل چلانا جانتے ہو کیا گمراہ کرے گا کسی یہ تو رشدی جیسا کوئی ملعون بنے گا تو کو گمراہ کرے گا یہ تو کابیاں جیسا کوئی ملعون بنے گا نور الدین حکیم جیسا کوئی ملعون بنے گا یہ پڑھے لکھے لوگ یہ ہیں جب بھٹکتے ہیں تو وہ بھی زیادہ ضلالت کا باعث بنتے ہیں اور فتنوں کا باعث بنتے ہیں اب دیکھو کہ دعا بھی اللہ سے مانگ رہا ہے لیکن کب تک محلت مانگ رہا ہے کہتا ہے علا یوم میں یو اس دن تک مجھے محلت دے دو جس دن آپ نے لوگوں کو قبروں سے کھڑا کر رہا ہے اس کے بعد تو موت ہے ہی نہیں مرنے کے بعد جب ہم قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے دوبارہ زندگی مل گئی ختم اس کے بعد تو نہیں بنتا یعنی مانا یہ ہے کہ مجھے موت نہ آئے یوم یو باسون تو جب یوم یو ہوگا جب ہم قبروں سے نکلیں گے اللہ ہمیں دوسری زندگی دیں گے وہ زندگی تو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے نا اس کے بعد تو ہم نے مرنا ہی نہیں اللہ تبارک نے فرمایا من یوم الوقت المعلوم کہ بدبخت میں نے بھی اپنے بندوں کا امتحان لینا ہے میں تمہیں مہلت تو دیتا ہوں لیکن ایک وقت تک جو میں جانتا ہوں کہ وہ کب ہو تو اب دیکھیں کہ وہ ملرون ہے وہ مردود ہیں لیکن جب مانگنے کا وقت ہے تو دعا کس سے مانگا اور آدم علیہ السلام ہپا علیہ السلام آدم ابلوں نے فی انفیز سب سے پہلے نبی ہیں اور خلیفۃ اللہ فی الارض اللہ نے جس کو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے زمین میں وہ دعا مانگ رہے ہیں تو ربنا ضلم و تر لنکون نوین القاصری <الْخَاسِرِينَ> اب اس کے بعد دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام اول رسول ہیں سب سے پہلے رسول حضرت نور اسلام ہے اللہ نے جن کو ایک ہزار پچاس سال عمر دی ہے یہ جو قرآن میں آتا ہے نا ایک ہزار کم پچاس یعنی ساڑھے نو سو سال تو ساڑھے نو سو سال آپ کی عمر نہیں ساڑھے نو سو سال تو مدت دعوت ہے کہ ساڑھے نو سو سال تک اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے نبوت تو چالیس سال کے بعد بھی تھی اور طوفان کے بعد پھر آپ ساٹھ سال زندہ رہے آپ کی عمر جو ہے وہ ایک ہزار پچاس سال ہے پل سفی ہم الفسنتن اللہ خمسین آبن یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ایک ہزار کم پچاس یعنی ساڑھے نو سو سال تو اس سے مراد ہے مدت دعوت کے ساڑھے نو سو سال تک اللہ کی توحید کی دعوت دی لیکن جب مجبور ہوئے تو دعا کس سے مانگی فدارب بہی مغلو گن فن تب کو اللہ میری, میری. اب میں بالکل بغروب ہو چکا ہوں یہ نہیں کہ دلائل سے ان کی طاقت سے ان کی قوت سے نفرمانی سے اب آپ میری مدد کریں تو پکارا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی کو اور اسی طرح دیکھیں کہ جب ان کا بیٹا ہے سامنے موجود ہے حضرت نور علیہ السلام کشتی میں سوار ہے اور اس وقت بھی جب بیٹے کو سمجھایا ہدایت کی رسیعت کی بڑا لمبا واقعہ ہے لیکن بیٹا نہ مانا اللہ کے قرآن میں اچھا اب آپ دیکھیں کشتی میں جب سوار ہوئے کشتی جبھی تو کس سے مانگا کا دل کبو پیا بسم اللہ ان ربی لغفور انرفی اللہ کے نام سے بسم اللہ ہی مجرے اور جب بیٹے کو بلایا نصیحت کی کہ نات مال کا بیٹا اڑ گیا صحاوی گرا جب لنیا سے بنی منل با کیا با مجھے کیوں دلاتے ہیں آپ کے خدا کے یہ پانی کتنا ہوگا پانچ میٹر آٹھ میٹر دس میٹر بلند ہو جائے گا میں تو اس ورچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو پانی میرا کیا بگاڑ دے گا حضرت نور سمجھا رہے ہیں لیکن بیٹا بدبختی پہ آ چکا ہے شکاوت پہ آ چکا ہے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی اولاد کو بدبخت اور شقی نہ بنائے سب کی اولادوں کو اللہ قرۃ و عین بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ صالحین اور فائدین میں بنائے کیونکہ یہ تو پھر والدین کو پتہ چلتا ہے نا جب اولاد نہ فرمان ہوتی ہے تو والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا تو جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے کہ جن بچوں کو گود میں اٹھا کے پالا تھا کندھوں پہ بٹھایا تھا ان کے ہنسنے پہ ہنسے تھے یعنی آپ دیکھیں بڑے سے بڑے پروفیسر بڑے سے بڑے ڈاکٹر بڑے سے بڑے سکالر بڑے سے بڑے مفکر بڑے سے بڑے سیاستدان لیڈر بڑی جن کی شہرت ہے عظمت ہے ان کا چھوٹا بچہ ہو تو کبھی بچے کے آ گھوڑا بنے ہوئے ہیں کبھی بلی بنے ہوئے ہیں بچے کو ہنسا رہے ہیں خوش کر رہے ہیں یعنی اپنے گھر میں بھی چار گھوڑا باندھ کے چل رہا ہے بچہ کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے کہ میرا بچہ خوش ہو جائے اور اس بچے کو جس کو اس طرح ماں باپ نے پالا ہو اور بڑا ہو کے وہ مخالف ہو جائے باغی ہو جائے فرمان ہو جائے والدین کے آگے بے حیائی سے پیش آئے تو اندازہ کریں والدین پہ کیا گزرتی یہ تو اولادوں کو پھر اس وقت پتا لگتا ہے جب خود باپ بنتے ہیں ابھی تو ان کو آنکھوں میں حیا نہیں ہوتی نا ابھی تو ان پر غلط صحبت کا اثر ہے ابھی تو ان کا برے دوستوں کا اثر ہے ابھی تو ان پر غلط سوسائٹی کا اثر ہے غلط فلموں کا اثر ہے غلط رسائل جرائد اور ڈائجسٹوں کا اثر ہے لیکن جب بڑے ہوتے ہیں ان کے گھر میں بیوی بی آتی ہے پھر بچے پیدا ہوتے ہیں پھر خود باپ بنتے ہیں پھر بیٹھ کے روتے ہیں،, ہیں یار گھر میں بیوی بی آتی ہے پھر بجے پیدا ہوتے ہیں پھر خود باپ بنتے ہیں پھر بیٹھ کے روتے ہیں یار ہم نے والے دن کو بڑا ستا ہے آج ہم کیسے ہو رہے ہیں لیکن وقت گزر جاتا ہے بیت جاتا ہے اس وقت کی ندامت کا کیا فائدہ جب کام کا وقت ہی گزر گیا تو اب دیکھیں لو ابھی اسلام لیکن جناب اڑا ہوا وَحَالَ بَيْنَهُمَ ایک موج نے تھپیڑا مارا اس پانی میں ڈوبنے لگے جب ڈوبنے لگے تو ابنو علیہ السلام کے منا دارو ہو ابنو علیہ السلام نے دعا مانگی تو کیسے اللہ کہ ان ہری و امن <سلام> باد انتقم اللہ کی ویم اس قصے کا مقصد ہم نے نہیں جانا ہم نے آج کے منظر میں صرف یہ نکھلانا ہے کہ آدم دعا مانگتا ہے تو اللہ سے اور نور علیہ السلام دعا مانگتے ہیں تو اللہ سے اور حضرت زکریہ بیٹا مانگتے ہیں تو اللہ سے کہ ربلا فردن انتارسی اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ کا پایا کردا رب بہو ندان کہ رات کو کھڑے ہیں اور اللہ کے آگے گر کے اللہ کے آگے بڑا چپکے سے حاجی سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اور اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما اسی طرح دیکھیں کہ ابراڈ عمران،, عمران میں اگر مننت مانی ہے تو کس کے نام کیونکہ مننت ماننا جائے یہی تو کوئی بات یہ بھی تو زمانی یی کہتے ہیں انی لزرذ لکما بھی بذنی وہ حلل یا اللہ جو میرے وطن میں ہے جو میرا اللہ بچہ ہے بچی ہے آپ جانتے ہیں میں تیرے نام بھی اسے وقف کر دوں گی میں تیری دین کے لیے وقف کر دوں گی مہربانی کر میری آرزو پوری کر دے تو اب منت مانگ رہے ہیں تو اللہ سے اور دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ سے سیدنا ابراہیم الخلیل پہ ندر ڈالیں کہ اسی سرزمین حرم میں اپنی دینی بچوں کو چھوڑا ہے جب علیحدہ ہو گئے دور ہو گئے اور جب ہو گئے کھڑے ناسکن تم ان ضروری تھی بِوَادٍ غَيْرَ ذِي ذَرْعٍ إِنْ دَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا بِي مُسَّلَاةٍ فَجْعَ الْأَفْئِدَةً مِّن النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ سات اللہ ہم یش قرون ربنا ان اور رب مسلمین بج ومن ذریتنا اور رب نام وبا ربنا ربنا سعید سیدنا ابراہیم الخلیل جو ابو الانبیاء ہے جس کی ضروریت میں اللہ نے نبت رکھ دی ہے اور وہ ابراہیم علیہ السلام جس کو اکیلا ابراہیم کو اللہ نے فرمایا اکیلا ابراہیم پوری ایک امبت ہے ان ابراہیم کا نہ امت <تصفيق> وہ اگر مانگتا ہے تو کس سے مانگ رہا ہے اپنے اللہ کو اور اسی طرح دیکھ لیں کہ حضرت لو الحط علیہ السلام جب اپنے گھر میں ہیں اللہ کے فرشتے آئے ہیں ان کو پتہ نہیں یہ فرشتے ہیں اور قوم آئی ہوئی ہے قوم نوز بلّہ ان کی نیتیں خراب ہیں اور ابرا حضرت لو علیہ اسلام کس سے دعا مانگتے ہیں رب نجنی یا اللہ مجھے اور میرے اہل کو بچا اس مشکل کی گھڑی میں مانگ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہے ہیں اور حیران ہو کے کھڑے ہیں کہ میں کیا کروں اللہ تیرے شوا تو میرا کوئی نہیں میں تو اپنے مہمانوں کی حفاظت ہی نہیں کر سکتا اور مہمانوں کے لیے قوم اتنی گمراہ ہو چکی ہے اللہ معاف کرے اتنی گمراہ ہو چکی ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا خط جب آپ نے نہ مانا کہ کچھ تو لحاظ کرو میرے مہمان ہیں مہمانوں کو تو کوئی دشمن بھی نہیں شیرتا ہے تو ان نے دروازہ توڑ دیا اور بعد دیواریں پلان کے اندر آ گئے اور حضرت نو علیہ السلوم علیہ السلام بار بار حسیت کریں اور ظالم تمہارے گھر میں عورتیں موجود ہیں بیویاں موجود ہیں کچھ تو شرم کرو اور تم تو ایک ایسا جرم کر رہے ہو کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے یہ جرم کیا ہی نہیں ہے واطت کا یہ عمل لواطت جو ہے یعنی مرد کا مرد سے مذہب غیر فطری قابل کرنا جو ہے یہ لوت علیہ السلام کی قوم سے پہلے یہ کبھی دنیا میں ہوا ہی نہیں اس لیے قرآن کہتا ہے کہ سیدنا ہے علیہ السلام نے کہا کہ انکم بی آدم من انکم سبقکم من الرجال لتا من دون النساء ظالم ہو تم تو ایک ایسا کبھی ایک ایسی خفاظت کر رہے ہو تم سے پہلے کسی ان سے جن نے یہ نہیں کیا ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ تبدیلی کرتے ہو اتنا دھیلا ہونا ضرور لیکن قوم کتنی بے حیائی پہ آ چکی ہے وہ کہتے ہیں کیا لوت اللہ ہمیں تشریف کر رہے ہو مالنا بھی بناتے کمن حق ہمیں عورتوں کے ساتھ کچھ الگ کرتا رہا وہ مالوری اور تو جانتا ہے کہ ہمیں تو لڑکے چاہیے بڑے خوبصورت ہیں اب لوت اللہ اسلام گھبرات کہ میں کیا کہوں اب حضرت لوت علیہ السلام اتنے پریشان ہیں کہتے ہیں میں کیا کروں میرے ساتھ تو کوئی ظاہری ہے سباب کی حد تک مدد کرنے والا نہیں ہے اللہ تیرے سیوا میری کون مدد کرتا تو جب لوت علیہ السلام کتنے گھبرائے تو اللہ کے حکم سے فرشتے بول پڑے قالو یا لو تو اتنا روس رب میں کیوں گھبرا رہے ہم تو اللہ کے بیٹے ہوئے فرشتے ہیں نہیں یہ سرو ہی رہ گئی ہے نہ تمہارا کچھ بگڑ سکتے ہیں نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے اب حیران ہوئے لوت اللہ اسلام اچھا یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں اور قرآن کہتے آیون نے ذرا یوں پر اللہ کے حکم سے کیا تو سارے اندھے ہو گئے اب نظری کچھ نہیں آ گئے تو بہرحال وہ ایک عظیم قصہ ہے لیکن مقصد میرے کہنے کا یہ تھا کہ لو علیہ السلام نے اگر پکارا تو کس کو پکارا کہ ربی نکی نہیں وہ عالیم اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور سید سلاد اسلام کا واقعہ بھی پرانے پاک میں موجود ہے لیکن میں ساتھ یہاں ایک بھی عرض کر دوں چونکہ بعض مفسرین نے اس میں بہت بڑا اللہ عالم غلطی ہوئی ہے دھوکہ کھایا کا ہے یا خدا جانے ان کے مقصد کیا تھا کیونکہ دلوں کا بھید تو اللہ جان بعض مفسرین نے اپنی تفسیروں میں خاص طور پہ اردو کی تفسیروں میں یہ لکھا ہے حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاحی ہوئی اس لیے اللہ نے اپنی سنت اللہ کو تبدیل کر دیا اور عذاب جو تھا وہ قوم یونس سے اٹھا لیا گیا جو کہ عام طور پہ کسی قوم سے نہیں اٹھایا جاتا لیکن قوم یونس سے عذاب اس لیے اٹھا لیا گیا کہ چونکہ نبی سے حضرت یونس سے فریضہ رسالت میں کوتاحی ہو گئی تھی تو یہ انہوں نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے وہ فوت بھی ہو گئے اللہ ان کی نفرت کرے بارہ انسان ہیں ضلط العالم بھی ہوتی ہے بڑے بڑے اول ماسی بھی غلطیاں ہوتی ہیں انسان جو ہے وہ پاک پر ہوتا نا غلطی لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول جو ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں پاک ایک بات ہمیشہ دباس کرتے اب اس بات میں اختلاف ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لیکن بڑے گناہوں سے چھوٹی باتیں یا چھوٹی غلطی ان سے ہو سکتی اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں یعنی بڑے گناہوں سے تو بل اتفاق بات ہے نا کہ تمام علماء اما سب متفق ہیں کہ اللہ کے نبی بڑے گناہوں سے پاک اب چھوٹے گناہ باز کہتے ہیں کہ ہاں چھوٹے گناہ ہو سکتے ہیں اور اس میں بھی پھر دو تفصیلیں ہیں باز کہتے ہیں کہ چھوٹا گناہ بھی نبوت سے پہلے تو ہو سکتا ہے نبوت ملنے کے بعد چھوٹا گناہ بھی نہیں ہوتا یعنی ایک قول یہ ہے کہ ابھی تک نبوت نہیں ملی نبوت ملتی ہے چالیس سال کے بعد تو نبوت ملنے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ بھائی انبیاء سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن نبوت ملنے کے بعد نہیں ہوتی نہ کبیرہ نہ صغیرہ لیکن محققین حق یقین جمہور علما جمہور عمین کی جبہور جبہور دین، یہ تحقیق ہے کہ نہ اللہ کے نبی کبیرے سے بھی پاک ہوتے ہیں صغیرہ سے بھی پاک ہوتے ہیں نبوت ملنے سے پہلے بھی پاک ہوتے ہیں نبوت ملنے کے بعد بھی پاک ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کا نبی اگر کوئی خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی گناہ ہو غلطی ہو تو کون پھر اعتبار کرے گا لوگ تو تانا دیں گے پھر کون اعتبار کرے گا؟ اصل میں لوگوں کو اختلاف کیوں پیدا ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ دیکھو جی آدم علیہ السلام نے بھی تو اللہ کے حکم کے باوجود رخ چکھ لیا تو غلطی تو ہو گئی اور دیکھو جی یونس علیہ السلام سے بھی غلطی تو ہو گئی تو اس وجہ سے کے یاد رکھیں کہ جب اللہ فرما دیں کہ آدم بھول گیا تو یہ نسیان ہے اللہ کہتا ہے بھول گیا تم کہتے ہو گناہ کیا عجیب بات ہے یعنی جس کے حکم کے بعد حضرت آدم علیہ اللہ نے فرمایا تھا اس درخت کے قریب نہ جاؤ لیکن آدم علیہ السلام اس, اس درخت کا پھل چکھ بیٹھے اللہ تو فرماتا ہے کہ اور حضور فرما ہیں کہ نسی آدب ہوا نسی عظکیت کہ ہمارا ابا جو بھول گیا تو اولاد بھی تو پھر بھول جاتی ہے ابے میں جو آ گئی بھول تو اولاد میں بھی تو آئے گی تو اللہ فرماتا ہے بھول گیا ہم کہتے ہیں کی جی گناہ کیا اسی طرح وہ کہتے ہیں دیکھو جی اساب بدر کے بارے میں اللہ نے نبی علیہ السلام پہ اتاب کیا اللہ کے بندے وہ کتاب ہے اس میں گناہ کو کوئی نہیں ہے وہی فدیہ لینے کا حکم تو اللہ نے خود بات میں جاری کر دیا کہ اب آپ چاہے تو امام نمبر دو اما فدا چاہے تو ایسان کر دو چاہے تو فدیہ لے لو اگر وہ بات غلط تھی وہی تو اللہ نے حکم بنا دیا وہ تو صرف ایک ہی ای اتحادی بات ہے اور اجتہادی قطع جو ہے اس کے تو اجر ہوتا ہے وہ تو گناہ نہیں ہوتا جیسے وہ چہرین ہے اتحاد کرتے مسن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اتحاد ہے امام احمد بن امبر رحمۃ اللہ علیہ کا اتحاد ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا اتحاد ہے اب دیکھیں ایک ہی مسئلہ ہے امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نماز میں امام قرآن زور سے پڑھتا ہے تم فاتحہ پیچھے نہ پڑھو کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ قرآن سنو ہاں اگر تم دور ہو یا وہ نمازیں ہیں جس میں امام قرآن جہرن نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ سرن پڑھ رہا ہے جیسے زہر ہے ایسا کہتے پھر تم پڑھ کہ تم تو بھی سن کو چلی رہے امام شاہ بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نا نا بابا نماز فاتحہ کے بغیر ہوتی ہی نہیں لہذا امام چاہے جہرن پڑھے امام چاہے سرن پڑھے چاہے تم سن رہے ہو چاہے تم نہیں سن رہے تم فاتح پڑھو اب ان کا اتحاد یوں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم امام کے پیچھے ہو اکیلے ہو تو پڑھو خود امام ہو تو پڑھو لیکن جب مدت بھی ہو تو اب تمہارا وظیفہ ہے خاموشی اب تمہارا وظیفہ فاتحہ پڑھنا نہیں ہے تم نہ پڑھو چاہے اجماعت سہاری ہو چاہے نواز شری ہو تو اب دیکھیں سب احما کا اتحاد اس کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ امام شافی نے گناہ کیا یا امام ابو حنیفہ نے گناہ کیا یا امام احمد رحمت اللہ علیہ نے گناہ کیا اللہ سب پہ کروڑ و رحمتیں فرمائے سب نے اتحاد کیا ہے اور اگر اجتہاد میں خطا ہو جائے تب بھی اجر بھی دے گا اور اگر وہ سماج پہ, پہ, پہ پہنچ گیا ان کو دوہرا اجر بھی دے گا ایک محنت کرنے کا ایک منزل مقصود پہ, پہ پہنچنے کا گنا تو کسی نے نہیں کیا سب نے اللہ کے قرآن کو حدیث کو سامنے رکھا انہوں نے کہا قرآن کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے سنو جب کرو اور حدیث کہتی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نوازی نے کہا ٹھیک ہاں, ہے اگر اکیلے ہو تو فاتحہ کے بغیر نوازی اس حدیث پہ یہاں عمل ہو گیا کہ جب اکیلے ہو فاتحہ پڑھو امام ہو فاتحہ پڑھو تو اس حدیث پہ عمل یہ صورت میں ہو گیا اور جب ہم امام کے پیچھے نے کہا حدیث ہے مسلم میں لا کرا فن سے تب وہ پڑھے تم چپ کرو تو امام کے پیچھے جب ہم نہیں پڑھیں گے تو اس حدیث پہ عمل ہو گیا اور حدیث ہے کہ اگر رقو میں مل جاؤ تو گویا تم نے رکا دا لی حالانکہ ہم نے فاتح تو پڑھی نہیں رکات کیسے ہم نے پالی تو گویا بغیر فاتحہ پڑھنے کے رکات تو ہو گئی ہماری اگر ایک ہو جاتی ہے تو باقی بھی ہو جاتی ہے. تو اسی لیے تمام آئمائے حدیث نے تمام آئمائے مجتہدین نے حدیث قرآن کو سامنے رکھ کے اپنے فام و فکر سے اتحاد کیے ہیں اللہ سب اجر کریں گے یہ گناہ تو نہیں ہے جیسے حضرت آکا نام صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چار رکعات کے بجائے دو رکعات پڑھا کے سلام پھیر دیا ایک صحابی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا قسرت اس صلاح تو ہم رسول اللہ یا تو نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں حضور نے فرما کہ نہیں نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں میں نے تو ٹھیک پڑھائی اب صحابی بے کیا کہتے ہیں آگے اللہ کا نبی ہے انہوں نے پھر کہا یار سلا قصرت اس صلاح تو یا تو نماز حضور چھوٹی ہو گئی کیوں? اللہ کا حکم ہے پتا نہیں اللہ نے کہہ دیا ہو گیا چار کے بجائے دو پڑھاؤ تو ہم تو نہیں جانتے نا یا پھر آپ بھول گیا ہم نے کہا نہیں ماں کو صرف مانسیت میں نہیں بھولا آخر تیسری کے بعد حضور نے باقی صحابہ کو دیکھا اسادہ سادہ تھا سن یہ ٹھیک کہہ رہا ہے انہوں نے کہا حضور بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے رائے. تو اس کو ہم صاحب کہیں گے گناہ تو نہیں بھول گئے نسیال ہو سکتا ہے صحاب ہو سکتی ہے گناہ نہیں اللہ سے معصوم رکھتے ہیں انبیاء کو اور نبوت سے پہلے بھی معصوم رکھتے ہیں جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے ابھی نبوت نہیں ملی تھی میں مکے والوں کی بکریاں چلاتا تھا میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اگر کل میری بکریاں تم سنبھال لو تو رات شادی ہو رہی ہے قریش کے ایک سردار کی میں شادی میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں یار شادی میں کیا ہوتا ہے کہتے ہیں وہاں کس سے بیان ہوتے ہیں کہتے ہیں وہاں بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں میں دیکھو تو صحیح شادی کا کیا رسم و رواج ہے تو اس نے کہا حضور آپ فکر نہ کریں آپ کی بکری ابھی میں چراؤں گا آپ جائیں حضور فرماتے ہیں میں آیا تو ابھی مجلس جو ہے وہ جم رہی تھی سیٹ ہو رہی تھی میں ایک کونے میں بیٹھ گیا فقالہ بتنی ان فقالہ بنی اللہ نے مجھ پہ نیند مسلط کر دی اللہ نے مجھے ایسی نیند دے دی کہتے ہیں کہ وہ میں تو اس وقت اٹھا جب سورج نکل آیا اور اس کے بعد دیکھا تو نہ بہا کوئی خیمہ ہے نہ شامیانہ ہے نہ کوئی بندہ ہے بس اکیلا سویا ہوا ہوں میں پھر میں آ گیا اپنے ساتھی کے پاس تو انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ مجھے بھی سنایا یا محمد مصطفیٰ کہ آپ نے کیا سنا رات میں نے کہا کیا سنا میں سو گیا مجھے نیند آ گیا اور نے کہا چلو ایسا کریں کل رات فلاں کی شادی آپ پھر اس میں چلے جائیں حضور فرماتے ہیں دوسری رات پھر میں آ شادی میں میں نے کہا آج بالکل نہیں سو گا بالکل میں دیا اور لگ کے بالکل تیار ہو کے بیٹھ گیا ابھی آج نیند نہیں کرتی ہے کسی شکل میں بنی نو وہی بیٹھے بیٹھے سو گیا. اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا نبی محمد مصطفیٰ جھوٹے سے لوگوں اور تو ایسے کسی ہوتے ہیں رسمت رسمت یار کے جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں کبھی لیلا بجنوں کے کبھی ہیر رانجے کے کبھی جناب سسی پنوں کے کیونکہ آخر نہیں کسے سنا سنا کے ہی تو ہم نے لڑکیوں کو تیار کرنا ہوتا ہے نا کہ سسی تو تب بنے گی نا جب سسی کی قربانیاں سنے گی. ہیر تو تب بنے گی نا آپ ہی تو رانجا تب بنے گی نا جب کوئی ہیر نکلے گی میدان میں اگر آپ قرآن سنائیں گے اس کو کہ بھائی غیر محرم کا دیکھنا حرام ہے غیر محرم سے بات کرنا حرام ہے ٹیلی فون پہ بھی بات کرنا حرام ہے ہاتھ ملانا بھی حرام ہے بری نظر ڈالنا بھی حرام ہے پھر تو کام نہیں بنتا نا کام تو ہی ریسے بنتا ہے اسی کو لمائے توحید ہی بائے تو, تو, تو ہے نا ان کو لوگ پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ تو آج الٹا ڈراتے ہیں ہمارے سارے کام پر بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں جو آگے اس کے مجازی کے قصے سناتے ہیں اور سبق دیتے ہیں کہ بابا یہ عشق حقیقی کی پہلی منزل ہے پہلے عشق کے مجازی میں آؤ عشق کے مجازی میں جب آ جاؤ گے تو پھر دوسری سیڑھی پہ چڑھو گے اور پھر خدا کے عشق پر پہنچو گے لیکن منزل یہیں سے شروع ہوتی ہے لڑکی اور لڑکوں کے عشق سے انہیون اللہ انہیں بھی ہدایت دے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے کوئی ہمارا دشمن تو ہوتا نہیں کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ سمجھیں کہ اللہ کے نبی تو گناہوں سے بھی پاک ہیں اور رسالت کے فریضے میں کوتا ہی کرنے سے تو بڑا گناہ ہی کوئی نہیں یعنی آپ اندازہ کریں اللہ نے بھیجا رسالت کی ادائیگی کے لیے کہ یا الرسول من ربک رسالت رسول ہم نے آپ کوئی اسی لیے تو بھیجا ہے کہ میرے دین کی تولیل کریں پوری پوری اور اگر آپ نے میری اتارا ہوا بھائی میرا فرمان میرا دین نہ پہنچایا تو پھر آپ نے فریضہ رسالت پورا نہیں کیا باقی آپ فریضہ رسالت پہنچانے میں ڈرے کے کوئی دشمن ہمیں نقصان دے بلّہ ہو یا بھی اللہ ہی تو پھر یونس علیہ السلام فرید رسالت میں کوتا ہی کرتے نو ذب اللہ نوزن تو اصل بات یاد رکھیں کہ فرید رسالت میں کوئی کوتا ہی نہیں ہوئی اور حضرت یونس علیہ السلام سے بھی نہیں ہوئی اور اگر فرید رسالت میں کوتاہی ہوتی تو عذاب آ رہی کیوں دیکھو نا جی اگر روز باللہ ایک رسول نے رسالت کا بھائی ہی پورا نہیں کیا تو قوم کا کیا قصور ہے اللہ تو اس وقت تک ادا دیو تک کے رسول پہ رسول پہ کام پورا نہ کرتے فرما دے ہم تو آزاد نہیں دیتے ہم رسول بھیجتے لیکن رسول نے تو پورا فریدا کیا نہیں پھر عذاب کو بھیجے اصل میں ان بیچاروں کو دھوکا لگ گیا ہے کہ حضرت یونس نے, پوری طرح رسالت عذاب کیا جب قوب نے نہ مانا حضرت یونسلام نے ان کو بتلا دیا کہ دیکھو تم نہیں مان رہے ہو تین دن کے بعد تم پہ عذاب آ جائے اور اس کے بعد حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا کہ میں یوں رہوں آپ اس بستی کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے قوم نے حضرت یونسلیہ علیہ والسلام کے فرمان کے مطابق غور کیا انہوں نے کہا بھائی حضرت یونس نے کہا ہے کہ تین دن کے بعد عذاب آئے گا تو اب دیکھیں پہلے کوئی علامات عذاب اور سب سے پہلے یہ ڈھونڈو کہ کیا یونس علیہ السلام ہماری بستی میں ہے یا یونس علیہ السلام نہیں ہے اگر یونس علیہ صلاحم ابھی بستی میں ہے عذاب نہیں آ رہا کیونکہ جب تک اللہ کے نبی ہوتے ہیں عذاب نہیں آتا اور اگر ہم لوگ علیہ سال چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عذاب آنے والا انہوں نے جب پتہ کیا دیکھا کہ جاتے چلے گئے ان میں اب عذاب آنے والا اور اس کے بعد جو ہے کچھ عذاب کی علامات بھی ظاہر ہونے شروع ہوگئی جیسے آپ دیکھتے ہیں نا اب کہتے ہیں دیکھو جی بادل بن گئے ہیں ہوا بھی ٹھنڈی لگ رہی ہے ملوم تو ہوتا ہے بارش آئے گی علامات تو سارے بنے ہوئے ہیں اب اللہ کی مرضی ہے تو آ جائے چاہے تو نہ آئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ علامات عذاب بھی آ رہی ہیں یونس علیہ السلام بھی چلے گئے ہیں تو ساری قوم جو تھی تھیرن اکٹھی ہو گئی انہوں نے کہا بھئی ہم نے اجتماعی خدا کی اجتماعی گناہ کی اب اجتماعی توبہ کے لیے نکلو بوڑھے مرد عورتیں سب میدان میں نکل گئے حتیہ کہ مفسرین نے لکھا کہ جانور بھی آئے اور جانوروں کو علیحدہ علیحدہ دا باندھ دیا یعنی مائیں ادھر بندی ہوئی ہے اور ادھر بندی ہوئی ہے اور جو, جو دھوپ پڑے گا پانی نہیں تو وہ جناب جانور بھی چیخ رہے ہیں اور یہ بھی دھوپ میں لوٹ رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں رو رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آزاد ہٹا لمبا آمنو کا سپنا آدھوں اور یہاں غور کر رہے اللہ نے یہاں دونوں اسی, اسی صورت میں دونوں واقعات کا ذکر کیا پہلے فرآن کا ذکر کیا پھر کا ذکر کیا کہ فرآون کو تو ایمان نفع نہ دے سکا لیکن قومی یونس کو ایمان نے نفع دے دیا وجہ کیا تھی کہ اس وقت ایمان لایا جب آزاد نادر ہو چکا تھا دونوں باتوں کو سمجھ پھر آؤں جب آیا پانی میں کلک ہونے لگا ایک ہوتا لگا نا جی پھر ہوا تو نہیں نکل گئی نا ساری آپ نے دیکھا نا جی بڑے سے بڑا خنناس ہو جب بیمار ہو جائے نبزے ٹوٹنے لگے اس وقت وہ بھی کہتے ہیں اللہ بھی آرام کرتے جتنے کبھی آواز نہ پڑی ہو نا ایک سجدہ بھی کبھی نہ کیا ہو اس وقت وہ کہتے یا ربی اللہ کرے ٹھیک ہو جاؤ نہ سیدھا مسجد جا. یار واقعی بڑی یاد اللہ وہ اس کو بھی خدا ایک اور باعث آتا ہے یار بندے پہ کہ اللہ من اس کی زبان سے نکلے گا کہ اللہ بھائی مجھے بچا تو اب جناب جب وہ ڈوبنے لگا تو اس وقت کہا کہنے لگا کہ آمن تو یا اللہ بھی مان لیا جیسے بنو اسراہی نہیں مان لیا ہے حکم ہے اللہ آنا وقت ایسا ہی تھا قبل اللہ نے ابھی مان لے بتا بت تو اب فرعون اور قوم فرعون نے کب توبہ کی کبھی ایمان لائے کب پناہ ماگی جب عذاب نازل ہو گیا پانی میں ڈوب رہے ہیں لیکن قومی یونس نے کب توبہ کی ابھی عذاب اترا نہیں نازل نہیں ہوا الاام مافی آزاب ہے تو توبہ اس وقت قبول نہیں ہوتی جب عذاب نازل ہو جائے جیسے آدمی مرنے لگا کر میں پہنچ گیا اب توبہ قبول نہیں ہوگی جیسے آدمی سورج مغرب سے نکلا ہے اب توبہ قبول نہیں ہوگی لیکن اس سے پہلے اگر توبہ بالکل قبول ہوگی اس لیے اب یونس علیہ السلام اس بستی سے دوسری بستی میں تھے ان کو پتہ چلا کہ قوم پر عذاب نہیں آیا قوم بچ گئی تو اب یونس علیہ اسلام کو فکر ہوا کہ ان کی قوم میں اس زمانے میں یعنی ان کا قانون بھی یہی تھا اور رواج بھی یہی تھا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا اس کو سزائے موت دیتے تھے تو اب یونس علیہ اسلام نے سوچا کہ میں واپس اگر اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں وہ کہیں گے آپ نے کہا تھا تین دن کے بعد عذاب آئے گا نہیں کہاں اس کا مطلب ہے آپ نے جھوٹ بولا تھا نوٹ ملا اور جھوٹ بولنے کی سزا بہت ہے اور پھر میں قوم کا سامنے کیسے کروں میں تم کو کہہ کے آیا تھا کہ تین دن کے بعد آپ آ جائے گا لیکن آپ تو آیا نہیں تو اب حضرت یونس علیہ السلام کی دراصل ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے کہ اللہ کا کیا حکم ہے میں واپس قوم میں جاؤں یا میں ہجرت کر کے دوسری طرف چلا جاؤں بس حضرت یونس نے یہاں خطا اتحادی سے کام لیا کہ ہجرت کے عمل کا انتظار نہیں کیا اور چل پڑا یہ نہیں کہ فریض ہے رسالت میں کوئی کوتا ہی کی ان کی غلطی فریض ہے رسالت کے ساتھ نہیں تعلق رکھتی یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے کہ ہجرت کے لیے بھی لازم تھا کہ حکم خدا بندی کا انتظار کرتے جیسے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج دیا صحابہ ہبشے چلے گئے حبشہ سے واپس آ گئے پھر حبشہ چلے گئے پھر واپس آئے بعد حبشہ سے مدینہ ہجرت کر گئے سارے چلے گئے لیکن حضور بیٹھے مکے میں ہجرت تھی اللہ کا حکم آئے تو جائے تو یہ یونس علیہ السلام کی خطا اتحادی ہے اور اندیا سے اتحادی خطا ہو سکتی ہے وہ گناہ نہیں ہوتا اچھا بعض انبیاء اس کو ایسے الفاظ سے کیوں یاد کرتے ہیں کیونکہ جب شان بڑی ہو وہاں چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو آدمی کے لیے بڑا گناہ لگتی ہے اور اگر میرے جیسا بڑا گناہگار ہو تو بڑے سے بڑے گناہ بھی ایسے ہوتے جیسے جیسے کو مار دیا اب حضرت یونس علیہ السلام چلے آگے آئے تو کشتی تھی کلو نے پہچان لی پہچان لیا کہ اللہ کے نبی یونس ہے انہوں نے کشتی میں بٹھا دیا انہوں نے کہا جی آپ نے پارجو نے کہا میں نے نے بٹھا دیا جب کشتی دریا کے درمیان میں سمندر کے یا بہر کے یا دریا کے درمیان میں گئی کشتی رک گئی اب کشتی جب رک گئی تو کشتی کے ملاح نے کہا انہوں نے کہا کہ بھی کشتی والو بات سنو ہماری کشتی کو ایسا واقعہ کبھی اور ہماری کشتی پر اگر ایسا واقعہ کبھی پیش آئے تو تب آتا ہے جب ہماری کشتی میں کوئی نہ کوئی غلطی کرنے والا کوئی مجرم جرم کرنے والا کوئی گناہ گناہ کرنے والا کوئی خطا کار خطا کرنے والا سوال ہوتا ہے کوئی خد اس وقت ہماری کشتی میں یہ حادثے آتے ہیں ورنہ بالکل ہماری کشتی کو حادثہ نہیں آتا تو ہر یو کریں اسی کو قرآن نے کہا کہ اب اقائد القل و کہ انہوں نے اپنے سید اپنے مالک کے حکم کا انتظار نہ کیا اور کشتی کی طرف چل پڑے انہوں نے کہا کہ ہاں عبد الآب میں تو ہوں اللہ کا فرمان بندہ یہ تو شان ہے پیغمبر کی, کی چھوٹی غلطی پر بھی اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں دیکھا نہیں ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہے حضرت ابو بکر جو کہ رو رہے ہیں اور حضرت عمر رو رہے ہیں کہ ہائے کاش میں پرندہ ہوتا مٹی میں مل جاتا کوئی حساب کتاب تو نہ دینا پڑتا اللہ جنت کی خوشخبری دے چکے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ آدم علیہ السلام کو معافی دے رہے ہیں وہ کیا مت کے کہیں گے کہ نفسی نفسی میں تو بھئی ڈر رہا ہوں پتہ نہیں اللہ بھی پھر پوچھنے رہے کہ کیوں کھایا تھا بھئی اللہ جب معافی دے چکے پھر کیوں پوچھیں گے چونکہ مقام مقام بڑا ہے تو دل میں اللہ کی عظمت اور حقیقت بھی بڑی ہے تو جن لوگوں کا مقام ہی نہیں ہوتا ان کو اللہ کا کیا ڈر ہے نماز ہوتی ہے باہر سگریٹ لے کے کھڑے رہتے ہیں ان کے مافے پہ بل بھی نہیں آتا اور آزاد ہوتی ہے اسی وقت جناب وہ سگریٹ لے کے لیٹرین چلے جاتے ہیں کہ جب تک یہ بس جیسے نکلے میں سے گا میں ادھر سے گا اسی وقت وہ کار پہ بیٹھ کے گھر چلے جاتے یا تھوڑا سا وقفات میں بھی ادا ہے پونے گھنٹے کا ذرا وہاں جا کے کچھ تو ہے کہ نماز نہیں پڑھنی پڑو احساس ہی نہیں کہ میں اللہ کے حرم میں رہ رہا ہوں میں بلاد حرم میں ہوں میں محبت الوحی میں ہوں میں مشرق نور میں ہوں میں بلد اللہ الامین میں ہوں جہاں ایک نماز کی ایک لاکھ مجھے نماز ملتی ہے وہ دس منٹ کے لیے بھی مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایک آدمی ہے تو حجت رہ جائیں اور رو رہا ہے کہ اللہ میں یہاں پتا نہیں آج کون سا گنا ہو گیا کہ آپ نے رات اٹھنے ہی نہیں دیا اپنی یاد کرنے کا موقع ہی نہیں دیا آپ کا نام لے لیتا تھا رو ہی نصیب نہ ہوا تو وہ تو یہ وجہ تھی کہ یونس کا شان بلند ہے اس لیے ان نے کہا کہ ان آبد ناب انہوں نے کہا کہ, نے کہا کہ جی ہم تو جانتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں ہم آپ کو کیسے گناہ گار کرا دیں اچھا ایسا کر نے کہا اچھا یونس نے کہا کہ ایسا کہ کشتی والے جتنے لوگ نا کر قرآن ڈالتے ہیں جس کا کوا نکلے وہ آدمی جائے دیتا سارے کسی والے دن ڈوب جائے نا اب جناب جب قورا ڈالا گیا تو خدا کی شان ہے کہ قرآن السلام کے نام انہوں نے کہا خدا میرے نام کے نا میرے نام کے نہیں مجھے جانے تو نہیں کہا نہیں بنے کے نا ایک دفعہ پھر کوا ڈال حضرت انہوں نے دوبارہ کوا ڈالا پھر یونس علیہ السلام کے نا انہوں نے کہا بھائی چھوڑو اللہ کے بندے ساری گشتی والے کیوں ڈوبتے ہو میں ایک تو جاؤں نا ایک تو ڈوبوں نا انہوں نے کہا حضرت اربانی کہیں کم از کم تیسے دفعہ بھی ڈالنے دے جب تیسے دفعہ کوا ڈالا تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کے نا تو حضرت یونس علیہ السلام نے چلاگ لگا دی اور اللہ نے حکم دے دیا مشرق کو کہ حضرت یون صلی اسلام میرا پیغمبر ہے نبی ہے لیکن میں نے اپنے پیغمبر کو امتحان میں رکھنا ہے تم ایسا کہ ان کو لو لیکن تکلیف نہ ہو پیر میں چھپا کے بند کر دو جو شناک لگائی مچھلی آگے منہ کھول کے کھڑی ہے حضرت اندر منہ بند کر دی منہ بند کر دیے آپ دشمنوں نے بھی آپ نے دیکھا ہے نا اللہ کے نام لے لینے والوں کے لیے کیسے کیسے قید خانے بنائے ہیں لیکن خدا کا مقابلہ کون کر سکتا ہے مچھلی کے پیٹ میں کوئی قید کر سکتا ہے اب حضرت یون و السلام اللہ کا قرآن وہ مچھری والا پیغبر اللہ نے نسبت کر دی کہ چند روز مچھلی میں رہے نسبت ہی مچھلی والوں کے ساتھ جو ہاتھیوں کے ساتھ رہے وہ صاب الفیل بن گئے جو جہنمیوں کے ساتھ رہے وہ صاب النار بن گئے جو جنیتیوں کے ساتھ رہے وہ صاب الجنہ بن گئے اس لیے ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ نسبت ہماری اسی طرف ہو ہماری نسبت اچھی ہوگی تو ان شاء اللہ انجام بھی اچھا ہو اب اللہ فرماتے ہیں کہ فنا دا فضول اندھیروں میں کس کو پکارا اللہ دیکھیں اب دعا ہے ہولی عبادت ہے لیکن یوں علیہ السلام کس کو رہے ہیں اللہ کو پکارے اندارے کہاں پتا ہے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے موجے ہیں موجوں پر موجے ہیں اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ پھر دریا ہے رات کا اندھیرا ہے سارے اندھیروں کے اندر اب وہاں کون سی آنکھ ہے جو دیکھ سکتی ہے کون سا آپ کا کیمرہ ہے جو وہاں پہنچ سکتا ہے لیکن اللہ دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں فنادا بزما دی الا الا انت سبحان اللہ انت سبحان کا نوی جب نال و گزاد مری اللہ کو بتاؤں میرا اللہ تیرے سوا کوئی بابو بدحق نہیں ہے پاک ہے تیری داد میں نے اپنے نفس سے ظلم کیا تو حکم کا انتظار نہیں کیا تو میری غلطی ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے دعا سن لی ہم نے اس غم سے ان کو نجات دی اور صرف یہ نہیں کہ ہم نے یونس کی سن لی ہے صرف آپ نے پیاروں کی سنتے ہیں تمہاری یا غیروں کی پر میں کزادی اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیں گے جب ہمیں وہ پکارا کریں گے اب اس کے بعد قرآن نے ان کے آخر میں فتح اللہ نے پھر ان کو بھیجا تو اگر فرید رسالت میں کوتاہی ہے تو پھر رسول اللہ اٹھا کے بھیج دیں لیکن ہمارا موضوع صرف یہ تھا کہ اگر لوط علیہ السلام نے دعا مانگی ہے تو اللہ سے اور یونس علیہ السلام نے دعا مانگی ہے تو اللہ سے اور میرے محبوب محمد مصطفی کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں قل لله اللهم مالك الملك توتل الملك من تشا وتنزع الملك ممن تشا وتعز من تشا وتذل من تشا ان نالا کل شی ان قدیر حضرت یاقوب کو غم بیٹھے حضرت یوسف کو کہتے اللہ تصریف ال حضرت یونس کو دیکھے حضرت یوسف کو دیکھے حضرت یعقوب کو دیکھے اور میرے محبوب محمد مدنی صفا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ جب طائف سے واپس آ رہے ہیں پاؤں خون سے بھرے ہوئے اور حضور کہتے ہیں کہ اللہ علیہ کا اشکو ذا بکوتی وکیل تیلتی بہ وانی الناس تو یاد رکھیں یہ ہے عبادت قولی کہ دعا مانگنا زبان سے نظر ماننا زبان سے کسی کو سورنا پکارنا کسی کے آگے التجا کرنا کسی سے مدد لینا مدد مانگنا یہ سب دعا ہے اور دعا سب سے بڑی عبادت ہے بلکہ عبادت کا مکھ جو ہے وہ دعا ہے تو اگر اس میں کسی غیر کو شریک کرے گا تو کافر ہو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اب جو مسلمان مسلمان ہو کر بھی غیر اللہ کو پکارتے مسلمان ہو کر بھی باقاعدہ یا علی بدد یا پیر دستگیر یا شیخ عبد القادر جی رانی اللہ یا مین الدین جشتی یا بہاب الحق یا, یا فلان یا فلان یا فلان غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں ہم مومن ہیں وہ وحدے ہم تو مشرق نہیں اچھا کبھی کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی دراصل یہ ہے کہ ان کو تو ہم نے اس لیے پکارا ہے نا کہ یہ ہماری سن کے آگے اللہ کو کہہ دیں تو کیا منا ہوا یعنی آپ کی تو اللہ نہیں سنتے نا تو تبھی آدمی دیکھیں نا اگر کوئی افسر ہماری نہ مانے تو سفارش لائیں گے نا اگر وہ براہ راست صاحب کا کام کرتے تو سفارش کی کیا ضرورت ہے تو اگر تو خدا ہماری نہ سنتا ہو اور اللہ نے یہ حکم دیا ہو کہ میں تو صرف ان لوگوں کی سنوں گا جو صالحین ہیں جو میرے پیارے ہیں جو انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں مقربین ہیں مقبولین بارگاہ ہیں اور کسی کی میں نہیں سنوں گا پھر تو ہے بات لیکن اللہ جب یہ فرمائے کہ اذا کا عبادی انی جب تج سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں امی قریب اجیب دعوت داد بتا دیں کہ میں تو بہت قریب ہوں اور میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں بلکہ ہری مبارک میں آتا ہے کہ جب آخری رات کا حصہ ہوتا ہے یم دم گنا تبارک میرے اللہ عرصے سے آسمان دنیا پہ نزون فرماتے ہیں کما یلی کو بھی شان ہی و کمال ہی وہ جلال ہی از شانہ جل شان اور اس کے بعد حل من دائن حل من مستغفرن ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے کوئی مجھ کو پکارنے والا ہے کوئی مجھ سے رز لینے والا اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت کی گویا ندا آ رہی ہے کہ ہم سے کوئی مانگنے والا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اور راہ دکھ لائے کسی راہ رو مند ہی نہیں اللہ بارے ہم تو دینے کے لیے تیار ہے تو مانگنے والا بھی تو ہو نا اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا یاد رکھیں کہ اب ہم نے بحث کی ہے عبادت قولی پر کہ عبادت قولی جو ہے جس میں سب سے بڑی چیز دعا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ غیر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں چاہے یہ عقیدہ بھی کیوں نہ رکھیں گے یہ آگے کہیں گے یہی عقیدہ تو مجھے کا تھا یہ ہمارے سفار سفارتی مانا بدہم اللہ لو کر ربونا اُلفا ہم ان کی عبادت اس لیے کر دیے کہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے نصرانی بھی عیشا کو اسی لیے بکارے کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے جب بیٹا باپ سے کہے گا ہمارا کام ہو جائے گا یہودی بھی ازیر اس کو اسی لیے بلاتے ہیں کہ ازیر خدا کا بیٹا ہے اور خدا کا بیٹا جب ہمارے بارے میں بات کرے گا تو ہمارا کام ہو جائے گا تو یاد رکھیں کہ تمام عبادات خالص اللہ کے لیے ہیں. مخلصی مخلص اللہ الدین اور بلاش وک بھی عبادت ربی اہدا اور عبادت قولی ہو عبادت بدنی ہو عبادت قولی اور عبادت اور بدری ہو عبادت اعتقادی ہو ہر قسم کی عبادت جو ہے خالص اللہ کے لیے ہے اس میں جب کسی غیر کو کوئی بھی نیت سے شریک کریں گے تو شرک آئے گا اللہ ہر مسلمان کو آپ کو مجھے شرک سے بچائے اور صحیح عقیدے پہ سمجھنے کی اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے ببا علینا عید البلاغرا الحمد للہ رب العالمین واجب الحترام بزرگوں دوستو عزیز نوجوانوں الحمد للہ درو سے عقیدے کے بارے میں سابقہ درس میں ہم نے جو پڑھا تھا شرک عبادت کہ اللہ کی عبادت میں شرک کرنا اور اسی کے لیے آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت جو ہے جو کہ کئی اقسام ہیں اس کے کہ عبادات جو ہے قولی بھی ہوتی ہیں عبادات جو ہیں فعلی بھی ہوتی ہیں یا یوں سمجھنے رہے کہ عبادات بدنی بھی ہوتی ہیں مالی بھی ہوتی ہیں مشترک بیر البدن والمال بھی ہوتی ہیں تو عبادات کے کئی قسم اور یہ اللہ کے قرآن کا ایک فیصلہ ہے اور اسی طرح اصل مسئلہ جو ہے سمجھنے والا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو توفیق کا تھا یہی وہ مسئلہ ہے توحید کی بلوحیت اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ اسی مسئلے کے لیے تشریف لائے کیا مانا یعنی یوں سمجھ رہے ہیں کہ توحید ایک تو توحید ربوبیت ہے اور ایک توحید بلوحیت ایک توحید, بلوحیت ایک توحید بلوحیت ہے, ہے فلاسمائے و صفات تو توحید ربوبیت کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو سارے مشرقین جو ہیں کافر جو ہیں وہ سب کے سب مانتے ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ غفال کو بھی یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم تو مشرق نہیں ہم تو شرک کو برا سمجھ اسی لیے مشرقین مکہ کو بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں اسی لیے یہود کو بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں نصارہ کو بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیم علیہ السلام پہ اسی لیے اعلان میں سیدنا سید ابراہیم سید سید کے واقعات اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سے مبارک کو متعدد صورتوں میں بیان کرنا کیونکہ جب سرکار دو عالم رحمت تو جہاں حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی ہے تو آپ کا سب سے پہلا ٹکراؤ جو ہے مشرقین مکہ سے مدینہ منورہ جانے کے بعد جو ٹکراو ہے وہ یہود و نصارہ سے ہے تو یہ تین قومیں جو ہیں وہ تو اس وقت موجود ہیں جب حضور آئے اور ان تینوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم الخلیل اسلام تو ابو المبیا ہیں اور ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ یعنی سارا گویا کے سرا پتہ توحید ہیں اس کی وجوہات کیا تھی اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وجوہات یہ تھی کہ جتنے مشرق ہیں کافر ہیں وہ صبر توحید جس کو وہ سمجھتے ہیں توحید عہید ربوبیت کے وہ قائل ہیں مثلاً وہ اللہ کو خدا مانتے ہیں اگر مشرقین ہی مکہ خدا نہ مانتے تو خدا کے قابل کو بنانے کی کیا ضرورت ہے بھائی یعنی اگر آپ کے دماغ میں آپ کے ذہن میں اللہ کی ذات پر ایمانی نہیں ہے تو اللہ کا گھر بنانے کا کیا مطلب اگر آپ کا اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے تو پھر زمزم کو کھودنے کی کیا ضرورت ہے اور زمزم مل جائے تو اپنے اولاد کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کیا وجہ ہے اگر وہ خدا کو نہیں مانتے ہیں تو پھر حج کا کیا مطلب تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں اور بات کو سمجھیں قرآن ہے نصوص قطعیہ ہے کہ تمام کفار جو تھے جن کا واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑا ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ ہے اور اللہ مالک ہے اللہ خالق ہے اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا ہے وہی ہمارا روزی رسان ہے وہی رزاق ہے یہ سارے ان کے عقیدہ تھا اس کے باوجود بھی وہ مشرک ہیں یعنی آپ دیکھیں اللہ کے قرآن میں موجود ہے اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان سے سوال کریں آپ ان کو چیلنج کریں پوچھیں قُم من يوزقكم من السماء إ وَال الأرض أن يملك السممعو العبثار وماي يخرجحيّ من الميد وَماي يخرج الحّ من الميد وَويخرج الميد من الحي وَماي يودّع الأمرَ فَسيقولونَ الله فقل أفرة التَّقون اللہ نے فلم میرے بابو باب ان سے پوچھیں کہ میں ہی عرضوں آسمانوں اور زمینوں سے تمہیں رزق دینے والا کون ہے کہ پانی برساتا ہے کھیتیاں اگاتا ہے تمہارے لیے اسباب رزک پیدا کرتا ہے یہ رزق دینے والا کون ہے کون تمہیں یہ رزق دیتا اور تمہیں یہ قوت سامیا دینے والا باصرہ دینے والا سننے کی قوتیں دیکھنے کی قوتیں ان سب کا مالک کون ہے اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرا بحبوب آپ ان سے پوچھیں کہ وہ مئی جل مِنَ الم کہ زندہ کو مردہ سے نکالنے والا اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا وہ کون ہے اس کے بارے میں علماء نے دو قول لکھے ہیں ایک تو قول یہ لکھا ہے کہ جیسے بادن واہبان جو ہیں آپ دیکھیں یا جانور ہیں ترند ہیں جیسے مچھلی انڈے دیتی ہے مرغی انڈے دیتی ہے بہت سارے پرندے ہیں جو انڈے دیتے ہیں تو اب بظاہر دیکھیں کہ پرندہ تو زندہ ہے لیکن اندر سے ایک مردہ انڈا پیدا ہو گیا تو زندہ سے مردہ کو نکال دیا اسی طرح بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انڈا مردہ ہے رکھا اس سے پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو رکھ دیں مرغی کے نیچے ایک مدت مہیا تک جب اس کو گرمی پہنچتی ہے اس کے اندر سے بچے پیدا ہو ہیں بعض علماء نے اس کا یہ انداز اختیار فرمائے اور بعض علماء کرام اس کو فرماتے ہیں کہ نہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی زندہ سے مردہ کو نکالنا زندہ سے مراد ہے ایمان والا اور مردے سے مراد ہے کافر جیسے اللہ کا پیغمبرو علیہ السلام ہائی ہے اور بیٹا کافر ہے اور مرتا سے زندہ کو نکالنا کہ ابو چہل کافر ہے اور بیٹا جو ہے حضرت اکرم اللی اللہ تعالیٰ صحابی الجلید اور بطر منقطع اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ ولیدبد البقیرہ جو ہے وہ کافر ہیں اور حضرت خالد جو ہے وہ سیف الرحمن ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ آدم جو ہے وہ کافر ہے بد برس ہے اور بیٹا جو ہے وہ ابالمبیا اور خلیر اللہ ہے اور خلید الرحمن ہے اس لیے بعض المانے نے فرمایا کہ یہاں زندہ مردہ سے مراد یہی ہوتا ہے اصل میں قرآن میں آپ دیکھیں گے جہاں جہاں موتا اور زندہ کا ذکر آتا ہے وہاں وہ یہ موتا مراد نہیں ہوتے جو مر گئے ہیں اور قبروں میں پڑے ہیں وہاں اصل بات یہی ہوتی ہے کہ اصل اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے جو ایمان والا ہے جو کافر ہے وہ لاش چلتی پھرتی لاش ہے وہ حقیقت میں مردہ اسی فرمیا مئی یوکری جل مئی من الحي اور اس کے بعد ایک جامع بات اللہ نے فرمایا پوچھے اب کے سارے نظام کے انتظام کرنے والا تدبیر کرنے والا کہ کبھی نہیں ہوتا کہ رات وقت سے پہلے آ جائے دن وقت سے پہلے ڈوب جائے یہ تارے ستارے آسمان وقت سے پہلے گر جائے زمینی وقت سے پہلے پھٹ جائیں سمندر وقت سے پہلے خشک ہو جائیں ہر چیز کا جو نظم ہے اللہ نے معین کیا اس کے مطابق ہر چیز چلی آئی جب کافروں سے یہ سوال کیا جاتا ہے اور سوال کرنے والا بھی اللہ نے برمایا اللہ کا نبی پیغمبر ہے تو سب کیا جواب فصویا کو اور کوئی جواب دے کہتے ہیں یہ تو سب کچھ اللہ کا تو اب آپ اندازہ کریں کہ کافر ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ اسی طرح دوسری جگہ پہ والا انسان تو ہوں خلک سما واپی ور جب آپ ان سے سوال کریں ان سے پوچھیں کہ آسمانوں زمینوں پہ پیدا کرنے والا کون ہے کہتے ہیں اللہ اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ پائی دا لکی بو فل فلکی داب اللہ کہ جب یہ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو خالص پھر مجھے پکار رہے. عقیدہ نہ ہو تو پکارے کیوں اگر یہ عقیدہ ہی نہ ہو کہ اللہ سنتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے ہم ڈوب رہے ہیں ہم مر رہے ہیں وہی وہ ہمیں بچائے گا اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو کیوں پکارے اس وقت تو لاد حکل کو نہیں پکارتے اس وقت تو مناد اور کو نہیں پکارتے عصاف اور نائرہ کو نہیں پکارتے بدن سوال یا اوسا یا اوقا نسرا کو نہیں پکارتے اللہ برتاب اللہ خلسی خالص اللہ اور اسی طرح دیکھیں احرام باندھتے ہیں تلبیہ کہتے ہیں لبئی کلّبئی لبئی پڑھ رہے ہیں اور اللہ اور دیکھ رہے ہیں کہ عبد المطلف نے جب ابراہ نے چڑھائی کی ہے تو کابے کے دروازے پہ کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ قریش مقابلہ نہیں کر سکتے یا اللہ اپنے اس گھر کی عزت کی حفاظت فرما یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ اگر پناہ مانگ رہے ہیں اور کابت اللہ کی حفاظت کی درخواست کر رہے ہیں تو اللہ سے کر رہے ہیں اسی لیے آپ حادیثوں میں دیکھیں گے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کا بالکل عین یعنی رضاعت کا دور ہے یوں سمجھ رہے ہیں دودھ پینے کا زمانہ ہے اور مکے میں کہک سالی ہے اور بارشیں نہیں ہوئی اور لوگ پریشان ہیں تو لوگوں نے جب آپ کے خاندان سے آپ کے دادا سے آپ کے چچا سے سب سے درخواست کی کہ کہا سالی ہو گئی ہے آپ لوگ دعا کریں تو پتا ہے کہ انہوں نے کہا کیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی بچپن کے عالم میں حضور کو اٹھا کے لے آئے اور آگے کا بت اللہ کی جو جی چوکٹ ہے نا دروازہ تھوڑا سا آگے بڑھا ہوا ہے وہاں رکھ دیا اور اس کے بعد اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ بھیا بارش عطا نا فرما دیں ہمارے پاس آؤ تو کوئی ذریعہ ہے نہیں ہم اسی کو لائے ہیں یعنی اگر اندازہ کریں ان کا خدا با رسیدہ نا اردو کو کس طرح دعائیں مانگتا ہے اچھا خدا کی شان دیکھیں گے جب دعائیں مانگی تو اللہ نے بارش بھی دے دی, دی اسی پہ آپ کے چچا نے وہ مشہور قصیدہ لکھا تھا حضور پاک کی شان میں کہ وہ ابھی اب